<تصفيق> آؤب <أعوذ بالله> من شیقان <الشيطان> الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نوحا الى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من قومی ابوالم الملّہ غیر عليكم عذاب يوم عظیم صورت العراف میں تین مسائل کا بیان ہے مقصد اور دعویٰ کے طور پر ایک تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر مبلغ کو دوسرا مقصدی مسئلہ ترغیب الہ اتباع ما انزلہ اور تیسرا مقصدی مسئلہ اثبات توحید اور رد شرک پہلے مسئلے کا ماخذ آیت نمبر دو ہے اطبی ما انزل علیہ من ربی فلا یکن فی صدری کا منہ ہو دوسرے مسئلے کا ماخذ آیت نمبر تین ہے کتاب پہلے مسئلے کا ماخذ کتاب ان ذیل فلاح کنفی صدری کا ہار و جمن دوسرے مسئلے کا ماخذ آیت نمبر تین ہے ما انزل ضلع ربی کم اور تیسرے مسئلے کا ماخذ آیت نمبر انتیس ہے قلع ربی بال ان تینوں مسائل پر صورت میں واقعات ذکر ہو رہے ہیں بطری لف نشر غیر مرتب پہلا مسئلہ تسلی ہے اس پر واقعہ موسا علیہ السلام کا صورت کے آخر میں دوسرا ترغیب الا اتباع معاون انزلہ اس پر واقعہ ابلیس کا صورت کی ابتداء میں تیسرا اس بات توحید اور رد شرک اس پہ واقعات انبیاء کرام کے صورت کے درمیان میں یہاں سے آیت نمبر انسٹھ انبیاء کرام کے واقعات توحید کے اسبات اور شرک کے رد کے لیے ذکر ہو رہے ہیں نوح علیہ اللہ تو اسلام سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ قوم نوح پہلی قوم تھی جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ پانچ اولیاء تھے وط سوا، یوس یعوق اور نصر جن کے نام سورہ نوح میں اللہ نے ذکر فرمائے ان اولیاء کرام کو اللہ کا حصہ دار بنایا اور ان کی عبادت شروع کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ شرک کی بنیاد نیک بندوں کی محبت ٹھہری ہے تو پہلے پیغمبر جو کہ شرک کی تردید کے لیے آئے تھے وہ نوح علیہ السلام تھے نوح نوحا سے ہے نوحہ رونے کو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ڈیر بہت زیادہ رویا کرتے تھے اسی لیے نوح کہا علماء نے ان کا نام عبدالغفار یا عبدالقحار ذکر کیا ہے بہت عمر تھی لمبی ان کی ہزار سال ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی تبلیغ انہوں نے کی یہاں <کس> سے ان کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ دسویں پوشت میں آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں لقدر سلمان و حنیلا قومی ہی اور ان واقعات میں انبیاء کرام کے عبرتیں ہوا کرتی ہیں سبق <کس> قرآن کوئی قصوں اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کے واقعات بھی عبرت سے بھرے ہوئے ہوتے مصر کے ایک عالم ہے احمد ابن محمد الادوی مصری انہوں نے کتاب لکھی ہے دعوت الرسل اور اس کتاب دعوت الرسل میں انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی حکمتیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ تقریبا ہر نبی کے واقعے میں کم از کم پچاس فائدے اور عبرتیں اور سبق ہوتے ہیں یہاں موسٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرتیں ہیں لقد ارسلنا اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا کرتے ہیں پہلے انبیاء علاقوں میں ہی اپنی قوموں کی طرف آیا کرتے تھے کیونکہ الجنس ومیل الجنس قوم کا بندہ قوم کو اچھے طریقے سے مسئلہ بیان کر سکتا ہے فقالہ تو نبی فوراً فالصرات سرعت کے لیے حفا کھڑے ہو کے اپنا اپنی منصب نبوت کا حق ادا کرتے تھے اور خطاب کرتے تھے یا قوم عبد اللہ ہر نبی کی پہلی دعوت توحید اور ہر نبی نے شرک کی تردید کی مالکم میں الہ غیر ہو اور قوم کی خیرخواہی ڈھونڈی انیا خاف علیکم عذاب یوم عظیم قوم میں سے مالداروں نے نبی کا خلاف کیا قال ملا من قوم ہی اعتراض بھی کیا لنراک فی ظلال مبین نبی نے اپنی صفائی کی قال یا قوم لِ بی ضلالۃ نبی نے اپنی تعریف کی والا کے رسول من رب العالمین تو اس طرح یہ فائدے ذکر ہو رہے ہیں ان واقعات میں لقد ارسلنا قد جب ماضی پہ داخل ہو تو قسمیہ مانا کا فائدہ دیتا ہے اور لام قط پہ مزید تاکید کے لیے ہوتا ہے یہاں واو و نہیں ذکر کیا کیونکہ یہاں یہ واقعہ مستقل ذکر ہو رہا ہے اور پہلے انبیاء کا ذکر نہیں ہوا اس لیے یہاں سے مستقلا بغیر واو عاطفہ کے اللہ نے فرمایا لقد سرہود کی آیت نمبر پچیس میں ولاق ہے کیونکہ وہاں پہلے انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے اجمالن تو والد ار سلّان و تو نوح کا واقعہ اس پہ عطف لقد ارسلان ہن علاقومی ہی البتہ تحقیق بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف فقالہ تو فرمایا تھا نو علیہ السلام نے یا قومی ابود اے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی مالکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا انی اقاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے بڑے دن کا عذاب آ جائے گا قالم المن قومی انا کفی ضلع مبین تو کہا مالداروں نے مالاآ مالداروں نے قلوب مہابطن و یمل نوح کے ڈر سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے ان کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں یالََََََََََّ یمل اون من الحرام ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کا خلاف اور انبیاء کے وہ رسا کا خلاف کرتے ہیں تو کہا مالداروں نے من قومی ہی نوح علیہ السلام کی قوم سے انارا کا فیض العلمبین یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو ظاہر گمراہی میں نرا کا لرا کا فی دعوتی کا ابن کثیر فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو آپ کی دعوت میں فی ضلال ظاہری گمراہی میں خالیہ قومی تو فرمایا نوح علیہ السلام نے میری قوم نہیں ہے میرے اوپر معمولی سی گمراہی ضلالتن تنوین لت تقلیل تھوڑی سی گمراہی اور ضلال بھی میرے اوپر نہیں ہے ولاکنی رسول من رب عالمین مگر لیکن میں پہنچانے والا ہوں پیغامات رب العالمین کی طرف سے رب العالمین کے پیغامات کو تم تک پہنچانے والا ہوں ابلغکم رسالات رسالاتی ربی پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کی وانصح الاقم اور خیر خواہی ڈھونڈتا ہوں تمہارے لیے والم و من اللہ مالا تالمون اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے اس کو جو تم نہیں جانتے اور جب تم انجا کم ذکر کم اعلیٰ رلم من کم آیا تم تعجب کرتے ہوئے اس بات پر کہ آگیا گیا تمہارے پاس ذکر نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اعلیٰ رلم من کم ایک مرد پر تم میں سے لیہ زرکم اس لیے کہ ڈرائے تمہیں ولی تتقو اور اس لیے کہ تم خود کو بچا لو ولی تتقوع عن شرکی تم خود کو بچا لو شرک سے ولا اللہ کم اور خام خواہ کہ تم پہ رحم ہو جائے رحم کیا جائے فقص ذبو ہو تو انہوں نے جٹلایا نو علیہ السلام کو فقص ذبو ہو ماضی استمراری دوام کی طرف اشارہ ہے ہمیشہ یہ جھٹلاتے تھے نوح علیہ السلام کو فن جاہو تو نجات دے دی ہم نے نوح علیہ السلام کو والذین ماہو اور لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے فی کی کشتی میں واغرقن الذین کا ضبو بھی آیا تینا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اس غرق کرنے کا عذاب کا سبب کا ضبو بھی آیا تھی یہ علت ہے عذاب کی کہ انہوں نے جھٹلایا تھا تکذیب کی تھی ہماری آیتوں کی انہم نہ کانوں قوماً یقینا یقیناً یہ ایک قوم تھی امین اندھی آمین انمار معرفت التوحید والنبوہ توحید اور نبوت کی معرفت سے اندھی تھی ویلا عادن اخاہم ہودن یہ دوسرا واقعہ حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے تھے عاد نوح علیہ السلام کے پوتے تھے تیسری پشت میں اور ان کے نام پہ یہ پوری قوم مسمّہ ہے کیونکہ یہ عاد اس قوم کے دادا تھے اور بیجا تھا ہم نے قوماً آمین ان کتاب اللہ انمار فتح توحید و نبوا ولا عدن خاہم اور بیجا تھا ہم نے قوم عاد کی طرف اخاہم خیرخوائن کا حود علیہ السلام نبی ساری قوم کا بھائی تھا اخوتِ نسبی مراد نہیں ہے بلکہ اخوتِ حسبی مراد ہے نبی قوم کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے رورلی خیر خواہ ہے توئی بھائی پن اور بھائی بندی خیرخواہی اور دوستی کو کہتے ہیں تو نبی قوم کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے یا اخواہم واحد ہم مفسرین نے منع کیا ہے اور بھیجا تھا ہم نے قوم عاد کی طرف ایک ان میں سے یا خیر ان کا حود علیہ السلام تو فرمایا تھا حود علیہ السلام نے اے میری قوم اور عبود اللہ بندگی کیجئے ایک اللہ کی وحید اللہ دیکھو سارے انبیاء کی دعوت تقریباً ایک ہی طرح کی ہے ہر نبی توحید کا دائعی ہوتا ہے شرک کی تردید کرنے والا ہوتا ہے تو یا قوم عبود اللہ اے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی مالک من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں دیکھے معبودیت کا اس بات ہے اللہ کے لیے معبود اس ذات کو کہتے ہیں جس کے لیے عبادت کلی کی جائے تمام اقسام اور اجزاء عبادت کے جس کے لیے کیے جائیں اس کو معبود کہتے ہیں اور الہ و ذات کو کہتے ہیں جس کے لیے عبادت کی اجزاء میں سے ایک جز کیا جائے تو اللہ کے لیے کلی عبادت کا اثبات ربود اللہ کے ساتھ اور مخلوق سے عبادت کی ایک جز کی نفی کہ عبادت کے ایک جس کا لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مال قم الحیر افلا تتکنوا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے اللہ سے نہیں ڈرتے قالل ملا الدینہ من قوم ہی تو کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم سے ان اللہ را کفی صفاحتن ہم دیکھتے ہیں آپ کو بے میں فی صفاطً ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں آپ تو بے وقوف ہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے سارے عالیہ کی الوحیت کو چھوڑ کے ایک الح کی علوہیت کا بیان کر رہے ہیں وینا النظن کمین القاضبین اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں آپ پر جھوٹوں کا اب جھوٹے ہیں معذ اللہ قالیہ قومی لبی صفاحت الفرما حود علیہ السلام نے اے میری قوم نہیں ہے میرے اوپر معمولی سی بے وقوفی بھی میں رسول امر رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے مخلوقات کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں ابلی غم رسالاتی ربی لکم نلقم ناصن میں پہنچاتا ہوں تم تک پیغامات اپنے رب کے اور میں ہوں تمہارے لیے خیر خواہ مانت دار اور عاجب تمن جا کم ذکر کم اعلیٰ رلم من ربكم على رجل منكم آئے تم تعجب کرتے ہوئے اس بات پر کہ آ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اعلیٰ ر جلن ایک مرد پر ایک آدمی پر من تم میں سے لوں اس لیے کہ وہ رجل ڈرائے تم کو وہ تمہیں ڈراتا ہے تو وس کرو اس جا لم خلفہ ممباد یہ تذکیر بن ہے یاد کرو امتنان کا ذکر یاد کرو کہ ٹھہرایا تھا تم کو اللہ نے خلفہ خلیفہ اور نائب ممبادی قومن قوم نوح کی ہلاکت کے بعد وزادکم زادہ کمفل خلقی بستت اور زیادہ کیا تھا اللہ نے تم کو پیدائش میں بستطن فراخی سے اللہ نے تمہیں فراخی کے ساتھ زیادہ کیا یہ کثرت افراد کی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے ممباد قوم نون من حالانک قومی نن فسکرو اعلیٰ اللہ ہی تو یاد کرو نعمت اللہ کی لا اللہ کم تفلی کے تم کامیاب ہو جاؤ کالو جی تن علی نابود اللہ وہدہ کہا انہوں نے آئے تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی یک تنہا وہ نظرماکہ نیا آبوداؤنہ اور چھوڑ دیں ہم ان کو کہ تھے عبادت کرنے والے ان کے ہمارے آبا فاتینہ بما تعیدنا تو لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان من الصادقین اگر ہو تم سچوں میں سے کالقد و قالیہ کم مر ربی کم تو فرمایا حود علیہ السلام نے یقیناً لگ گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے رج سن ہوکم عذاب کا رج زنگ یا عذاب التنزیل میں امام بغبی رحم اللہ معنی کرتے ہیں یقیناً واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رچ سن عذاب رچ سن و غذب اور غس اللہ کا تجادلوننی فی اسماعین آئے تم جگڑتے ہو میرے ساتھ فی اسماعین صرف ناموں میں یعنی ماہی اللہ عصماً لہا مسم یاتن تسمون الاسماء اسنام علیہ لِ صفیہ معان الوحیت تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں یہ تو صرف نام ہیں ان ناموں کے نیچے مسمیات اور حقائق نہیں ہیں کیونکہ تم تو سمون نام رکھتے ہو بوتوں کے عال حتََََََ خدا ان کو کہتے ہو لِ صفیحہ مان الوحیت اس میں الوحیت کا معنی ہے ہی نہیں تفسیر مدارک سم تمہان تم نام رکھے ہیں یہ تم نے وہ کم اور تمہارے آبا اور اجداد نے مانز مان ازل من سلطان نہیں بھیجی اللہ نے ان کی حصہ داری پر اور روحیت پر من سلطان کوئی دلیل انی تضر من المنتظرین تو تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے فن جینا اللہدینہ مع تو نجات دے دی ہم نے حود علیہ سلاب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے یعنی جو ان کے ساتھی بنے ایمان لے آئے ان کو نجات دے دی ہم نے برحمت رحمت یہ متعلق ہے فان جینا ہو کے ہم نے نجات دے دی ان کو مہربانی سے اپنی طرف سے وقتآانہ وقتآانہ دابر اللہ ددینہ کا زبو بھی اور کاٹ لی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور نہیں تھے یہ ایمان لانے والے اب تیسرا واقعہ سمود کا سمود یا تو عاد کا چچا ذات بھائی تھا اور یا یہ تمود سے ہے تمود بے آب و گیا علاقے کو کہتے بنجر علاقہ بیابان تو قوم صالح کا گاؤں بھی ایسا تھا کہ وہ تمود تھا تمود سے پھر سمود بن گیا ویلا سمود اور بیجا تھا ہم نے سمودیوں کی طرف آخا ہم صالحا خیر خواہ ان کا صالح علیہ السلام تو فرمایا صالح علیہ السلام نے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی واحد اللہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی حاجت روا اللہ کے سوا قدجات کمبئی نہ تم میں یقینا کم آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہادی نا اللہ ہی یہ اونٹنی ہے اللہ کی نا اللہ اضافت تشریفی ہے موج یہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی تو شرافتاً اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہاد ہی نا اللہ کم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے آیا دلیل اور نشانی فضروہ تو چھوڑ دو اس کو تاکل فی عرد اللہ کہ کھائے اللہ کی زمین میں ولا تمسو ہا اور ہاتھ نہ لگاؤ اس کو بدی سے برائی سے اس کو نقصان نہ پہنچاؤ اگر پہنچائے فیا خوزکم فاتفری ہے محضوف پر ان تمسوحا اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک اب تذکیر بنع امتنان کا ذکر وسکروِ ضیاء الم خلفہ ممبادِ عادن یاد کرو کہ ٹھہرایا تھا اللہ نے تم کو خلیفہ اور نائب ممبادِ عادن قومیات عاد کی ہلاکت کے بعد و بوا اور اللہ نے ٹھکانہ دیا تھا تم کو دی زمین میں من سہولا تو تم پکڑتے ہو اس کے ہموار حصے سے سہول ہموار زمین کے ہموار حصے سے میں پکڑتے ہو یعنی بناتے ہو خصوراً بنگلے وطن ہیتون الجا اور تم کھودتے ہو پہاڑوں کو گھروں کے بنانے کے لیے پہاڑ کھود کے اس میں گھر بناتے ہو اس قوم سموت کے آثار ان پہاڑوں میں اب بھی موجود ہیں اور ان کے گھروں کی نشانیاں اب بھی موجود ہیں تم کھودتے ہو پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ تراشتے ہو تنخیتونہ تراشتے ہو تم پہاڑوں کو بوتاً گھر بنانے گھر بنانے کے لیے فسکرو اللہ تو یاد کرو نعمت اللّہ کی ولاس و فلرد مفصین اور مت ہو جاؤ تم زمین میں فساد پھیلانے والے قالملہ قال ددین اس تقبرومن قومی ہی تو کہا مالداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا قوم صال علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے کہا للدینس تو لوگوں کو جو کمزور کیے گئے تھے لمن آ منہ ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان غریبوں میں اکثر ایمان لانے والے غربہ ہوتے ہیں تو ان مالداروں نے متکبرین نے غریب مومنوں کو کہا عطالمانہ صالح ہم اور سلم ربی ہی تم جانتے ہو کہ یقیناً صالح بھیجا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے صالح کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے قالو جواب بے ترقی سنے انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ صالح مرسل من ربی ہی ہے بلکہ جواب بترقی وہ تو ہے ہی رسول ہم اس کی رسالت کو مان بھی چکے ہیں قالو اننا اور سلا بھی ہی انہوں نے کہا یقینا ہم اس پر کہ بھیجا گیا ہے صالح علیہ السلام اس مسئلے پر اور دین پر ایمان لانے والے ہیں قالدینستقبرو تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا ان نا بل لدی تم بھی ہی کافرون ہم اس دین سے اس مسئلے سے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں فا قرون نا تو انہوں نے زخمی کر دیا اونٹنی کو و آ تو عن امرم اور انہوں نے نافرمانی کی عن امربیم اپنے رب کے حکم سے وقالو اور کہا انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر دیا فعقرو نسبت ساری قوم کی طرف کی گئی حال یہ ہے کہ ساری قوم نے تو اونٹنی کو زخمی نہیں کیا تھا ایک تھا قدار ابن صالف قصاب جو ایک بدکار عورت پہ عاشق ہو گیا تھا اور اس عورت نے اس کے ساتھ مراسم بنانے کے لیے یہی شرط لگائی تھی کہ اس اونٹنی سے ہمیں نجات دلا دے تو آگے بڑا فتح آتا فعقر سر قمر کی آیت نمبر انتیس میں آ رہا ہے فتح آت لیکن یہاں فعقر ہا فر ساری قوم کو اس کی نسبت اس لیے کی گئی کہ یہ قوم قدار ابن سالف کی اس زیادتی پر ناراض نہیں تھی بلکہ کسی نے اسے منع نہیں کیا سارے تماشے کرنے لگے الفاعل وسا سویان گناہ کرنے والا اور گناہ پہ خاموش رہنے والا دونوں برابر گناہگار ہیں برابر کے تو کام ایک کا تھا نسبت سب کو اس لیے کی گئی حدیث میں بھی آتا ہے انسرا خا و ظالمہ بالمظلوم تم اپنے بھائی کی امداد کیا کرو خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے عارض کیا اللہ کے نبی مظلوم کی امداد سمجھ میں آ رہی ہے ظالم کی امداد کیسے کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو اسے ظلم کرنے نہ دو یہ اس کی امداد ہے تو زخمی کر دی انہوں نے ایسے نہیں کیا تو زخمی کر دی انہوں نے نا قطع اونٹنی کو وہ آت و عنامر ربی اور نافرمانی فرمانی کی اپنے رب کے حکم سے اقال اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح لیہ ہمارے لیے وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے تائی دنہ وعید سے یا وعدے سے جس کا وعدہ تو ہمارے ساتھ کرتا ہے اگر ہو تم منل بیجو ہوں سے تو پکڑ لیا ان کو ارج فتح زلزلے نے قرآن کریم سورہ ہُد آیت نمبر ستاسٹھ میں سیاح کا ذکر کر رہا ہے قوم سمود پر عذاب کا سیاحا تو وہاں سورہ ہُد آیت نمبر ستاسٹھ میں سیاحا ہے یہاں رجفہ ہے یہ کیا تھا جواب یہ ہے ماہ رج فتن اللہ وفیہ سیاح کوئی زلزلہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس میں آواز نہ ہو یہ زلزلہ بھی تھا اور اس میں سیاحا ایک چیخ اور آواز بھی تھی یا ارج من مین تہتِہم وصحت و نیچے زمین سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ فرشتے کی وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ ان پہ زمین کو ہلا دیا فرشتے کی دونوں اعضا تھے ان پر تو ہو گئی اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ گرے فت عنہم تو واپس ہو گئے مڑ گئے صالح السلام ان سے وہ اور فرمائے یا قومیے میری قوم لخت ابلقت کم رسالت اور ربی یقیناً میں نے پہنچائے تھے تمہیں پیغامات اپنے رب کے و نَسۃ اور میں نے خورخواہی ڈھونڈی تھی تمہارے لیے ولا <تصفح> الحمد للہ <تصفح> ولا قلعہ تو حبون لیکن تم لوگ محبت نہیں کرتے خیر خواہوں کے ساتھ یہ کلام تعصفن ہے لتوبیخ یہ نہیں کہ یہ مرے ہوئے معذبین قوم سمود اب صالح علیہ السلام کی آواز سن رہے ہیں جیسے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے قلیبِ بدر والوں سے باتیں کی تھی اور عمر رضی اللّہ عنہ طواف کر رہے حجر عصف سے خطاب کر رہے و اللّہ انّیلا عالم ولا حل حجر ولاۃ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کل حجر ولی اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلمکما قبل تو کا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تذر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لیکن اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تجھے چومتے تھے تو میں کبھی بھی نہ چومتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدو سے خطاب کر رہے ہیں یا لکی شجرت ما احب کے اللہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کدّو میں تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا مگر اس لیے کہ رسول اللہ تیرے ساتھ محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تو فرمایا انت تلّہ اسبا تھی وفی صبی اللّہ ما تھی تو کیا انگلی بھی سنتی ہے کدو بھی سنتا ہے حجر اسود بھی سنتا ہے کلام مستلزم سما کیا نہیں ہوتا یہ کلام یہاں تعصف کا ہے ولوطن واقع لوت علیہ السلام کا تفریعا اور یاد کرو حالت لوت علیہ السلام کی جب فرمایا اپنی قوم سے آئے تم آتے ہو بے حیائی کے ارتکاب سے ماں تم اتاتون الفائش آئے تم آتے ہو بے حیائی کی طرف ما وہ بے حیائی ماں سبق کم بہا من احدم من العالمین کے آگے نہیں آئے اس بے حیائی کی طرف کوئی بھی مخلوقات میں سے انکم لطاطون رجال شاہوتاً یقیناً تم آتے ہو مردوں کو شہوت کی ادائیگی کے ساتھ مندون النسائی اور چھوڑتے ہو عورتوں کو مندون النساء کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم لوگ عورتوں کے علاوہ مردوں سے ادائی شہوت کرتے اگر عورتوں کے ساتھ شہوت کی ادائیگی مردوں سے کی جائے تو کیا وہ حلال ہوگا نہیں مندون انصاد چھوڑتے ہو تم عورتوں کو جیسے مندون اللہ میں کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا حرام اللہ کے بغیر اور اللہ کے ساتھ پکارنا حلال ہوگا شاہوتاً اشتہا امام نصفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر مدارک میں لازم آزمن اس سے بڑا بڑی مذمت اور کوئی نہیں ہو سکتی جو کہ قوملود کی اللہ نے بیان کیے اور من العالمین من عالمی زمانکم اپنے زمانے کے عالم پہ تمہیں اللہ نے احد من العالمین اپنے زمانے کے مخلوق میں کوئی بھی اس بے حیائی کی طرف آگے نہیں گیا تم سب سے پہلے یہ بے حیائی کرنے والے بنے بے شک تم اطیان کرتے ہو آتے ہو مردوں کو شہوت کی ادائیگی کے ساتھ اور چھوڑتے ہو عورتوں کو بلکہ تم ہو قوم و ایک قوم مشرک شرک کرنے والے زیادتی کرنے والے تو نہیں تھا جواب لوۃ علیہ السلام کی قوم کا مگر یہ کہ نکال دو ان کو اپنے گاؤں سے یہ کچھ لوگ ہیں یا تتوہ ہارون اپنے آپ کو پاک پاک کرتے ہیں اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں مذکر کے ساتھ بدفیلی تو وہ اپنی عورتوں سے مراسم کا حق ادا نہیں کر سکتے مندونسا عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ حلال جگہ ہے ادائیگی شہوت کی اپنی بیوی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر بیویوں کے ساتھ ان کے مراسم نہیں بنتے وما کا جواب قومی اچھا فن جینا ہوا لو تو نجات دے دی ہم نے لوت علیہ السلام کو اور اس کی اہل کو اللہ مراتو مگر بیوی لوت علیہ السلام کی کانت من الغابرین تھی یہ پیچھے رہنے والی عذاب میں وامترنا علیہم ترنا اور بارش برسائی ہم نے ان پر بارش پتھروں کی مطرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا خوف ما خوف اعلیٰ امتی عملہ قوم لوتن بےشک میں ڈرتا ہوں بہت ڈر کی بات جو میری امت پہ ہے وہ عمل ہے قوم لوت کا جو امت میں جاری ہو گئی ابنِ سیرین فرماتے ہیں لئی سش ان میں دوا بھی عمل و عملہ قومِ لوطن اللخن زیر خطیب صاحب نے سراج المنیر میں ذکر کیا نہیں ہے کوئی بھی جانوروں میں سے جو عمل کرتا ہو عمل قومِ لود کا مگر خنزیر اور غدہ اور عدت الصابرین میں ابن قیم نے لکھا ہے ما من بہ می لوتی سواہو خنزیر کے سوا جانوروں میں کوئی بھی مذکر مذکر کے ساتھ بدفیلی نہیں کرتا تو ہم ترنا علیہ مَ تار برسادی ہم نے ان پر بارش نو یا عجیبا یعنی حجارت مظہری نے مانا کیا ہے پتھر برسے آ خدا وندے کر کرد قوم زیر و زبر وہ اللہ جس نے صبح سویرے قوم لوت کو زیر و زبر کر دیا تو دیکھو کیسا تھا انجام مجرموں کا اب واقعہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ویلا مدینہ اور بے تھا ہم نے مدین کی طرف خیرخوا ان کا شعیب علیہ السلام یا ایک ان میں سے شعیب علیہ السلام مدین ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا قطورہ بی, بی سے ابراہیم علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں ایک قطورہ بی, بی تھی ان کے بیٹے کا نام مدین تھا اس کی اولاد میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شعیب ابن میکائل ابن یشجر ابن مدین ابن ابراہیم نصب ذکر کرتے ہیں علماء بھیجا تھا ہم نے مدین والوں کی طرف خیر خواہ ان کا شعیب علیہ السلام تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ اللہ کے سوا شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف گئے تھے مدین اور آئکا دونوں کے لیے ایکا جنگی وہاں درخت بہت تھے قدجات کم بئینہ من ربکم کم یقیناً آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے تو پورا کرو تم ناپ اور تول کو قیل اور میزان قوم شعیب علیہ السلام کی تجار تھے تاجر تھے تو تاجر اکثر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو شعیب علیہ السلام توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ معاملات کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور کمی نہ کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں اور فساد مت پھیلاؤ زمین میں باد اصلاحی اس کی اصلاح کے بعد یعنی توحید کے بعد شرک نہ کرو یا حلال کے بعد حرام نہ کرو ظالکم <تصفيق> ہو جاؤ اسی طرح ماننے والے اللہ کے حکموں کے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے تو اس قوم میں چوریاں بھی بہت تھی ولا تک اردو بھی طبقاتی نظام جس قوم میں پھیل جائے ایک مالدار دوسرا غریب تو پھر یہ فسادات ہوتے ہیں چوریاں ڈاکے قتل و غارت تو مت بیٹھو ہر راہ میں تو عیدون کہ ڈراتے ہو لوگوں کو اور بن کرتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے عن سبیل اللہ بن کرتے ہو اللہ کی راہ سے من اس کو جو ایمان لایا ہے اس پر اور ڈھونڈتے ہو تم اس میں ٹیڑا پن اے واجہ بس اس کن تم قلیلاً یاد کرو كرو تھے تم تھوڑے فقت تو اللہ نے زیادہ کر دیا تم کو یہ زیادہ افراد اللہ کی نعمت ہے ون ذروع كہ فقان آقی اور دیکھیے کیسے تھا انجام فسادیوں کا وہ انكان طائف تم ان اور تھا ایک اگرچہ تھا ایک گروہ ان میں سے ایک گروہ تم میں سے آمن کے ایمان لائے ہیں اس کتاب پر ارسل تو اس دین پر کے بھیجا گیا ہوں میں اس پر وہ اور دوسرا گروہ ہے لمبى امن جو ایمان نہيں لائے تو سك فس برو تم مضبوط ہو جاؤ او ایمان والو حتائے کم اللہ بیننا یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور یہ اللہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا قال المل تو کہا مالداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے خود کو بڑا جانا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم سے اللہ جنہ کیا شعیب خام خواہ ہم نکال دیں گے تجھ کو او شعیب اپنے گاؤں سے ولدین عمنما کا اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ منقریتی اپنے گاؤں سے او لتعنفی ملتینہ اوت بمانے سارا یا تم ہو جاؤ گے ہمارے دین پر یا ہمارے دین کو مانو گے یا ہمارے گاؤں سے نکلو گے۔ کالا تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے اولو کناکارین اگرچہ ہمیں برا جاننے والے تمہارے عقیدے اور دین کو یہ تو مکرو ہے اسے کہتے ہیں خطیب و تم مجھے اپنے دین کی دعوت دے رہے ہو وہ دین مکروح قدیف ترعینہ اللّہ کذبَََََََََََ یقینا جھوٹ بنا لیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر ہم ہو گئے تمہارے دین میں بعد اس کے كہ اللہ نے نجات دی ہے ہمیں اس سے اللہ نے ہمیں اس مكرو دین سے نجات دی ہے اور تم ہمیں اس دين مكروحا کی دعوت دے رہے ہو کیا عجیب بات ہے اللہ و ماک یقون الناانا او دفی ہا اور نہیں مناسب ہمارے لیے کہ ہم ہو جائیں تمہارے اس دین مکروح میں اللہ ان شاء اللہ ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ تو اللہ تو نہیں چاہتا یہ تعلیق بالمحال ہے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا حتٰ یلی جل جمل فی سم ملخیات تعلیق بالمحال اللہ تو نہیں چاہتا تو ہم تمہارے مکرو دین میں ہوتے ہی نہیں مگر کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے وسیع ربناک اللہ شعین علما فراق ہمارا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے اس اللہ پہ ہم نے توکل کیا ہے ہمارے رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق فیصلہ کر دے جدائی لیا ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ یہ بد دعا ہے شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے حق میں سنت کے بعد اجتماعی ہے عد سے جب مولوی صاحب دعا کرنے لگتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق ون خیر الفاتحین یا اللہ یہ فطرانہ شکرانہ صحیح نہیں لاتے ان کے اور ہمارے درمیان جدائی لیا فیصلہ کر دے ان کو تباہ کر دے یہ کہتے آمین پھر ہمیں مورد الزام ٹھہراتے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ دعا نہیں مانتے ہم دعا مانتے ہیں بد دعا نہیں مانتے خلاف سنت دعا بد دعا ہوتی ہے اے ہمارے رب فیصلہ کر دے جدائی لیا ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ اور تو ہے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے فیض فیصلہ کرنے والا وقال الملا الدینہ اور کامالداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم سے اگر تم نے تابیداری کی شعائب کی تو یقیناً تم ہو گے خام خا تاوانی لخاصر فا خزت فتو مرج پکڑ لیا ان کو زلزلے نے تو ہو گئی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے جاسمین اللہدینہ کذبو شعیباً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو کا علم فانو وہ فنا ہو گئے گویا کہ نہیں رہے تھے اس گاؤں میں اللّینہ کذبو شعیباً قانو حم القاصرین وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو یہ تھے یہی تاوانی فت الن تو پھر گئے شعیب علیہ السلام ان سے مڑ گئے اور فرمایا یا قومی اے میری قوم یقیناً میں نے پہنچائی تھی تمہیں رسالات ربی پیغامات اپنے رب کے اور خیرخواہی ڈھونڈی تھی میں نے تمہارے لیے فقی فا قوم ان کافرین تو کس طرح میں افسوس کروں قوم کافروں پر اب کچھ آیتوں میں موجودہ لوگوں کو تخویف ماقبل کے واقعات ذکر ہو گئے ہلاکت کے تو اب یہاں توحید سے انکار کرنے والے اگر موجودوں میں ہوں تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا تخویف بالنعم والنقم و قم و مارثلافی قریت من نبین اور نہیں نبی بھیجا تھا ہم نے کسی گاؤں میں کوئی نبی اللہ خزن اللہ ہم اگر پکڑ لیتے ہیں ہم اس کے رہنے والوں کو بل سائے مالی تکالیب سے وقت درائے اور بدنی تکالیف سے لہن یَ درخوا کی اللہ کی طرف آجزی کریں پھر بدل دیتے ہیں ہم مکان سیات الحسنہ غم کی جگہ خوشی کو حتیٰ عفو یہاں تک کہ خوب مست ہو جاتے ہیں عفو زیادہ ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں میرے قانون کو وقال اور کہتے ہیں قدم س ان انز ذرا یقینا پہنچی تھی ہمارے آباء کو تکلیفیں اور خوشیاں فاخذ نہ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک وہم لائشم تو یہ نہیں سمجھتے تھے اب ترغیب الالی ایمان والا اور اگر گاؤں والے یہ گاؤں والے ایمان لے آتے اور خود کو بچاتے خلاف سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لفت نہ علم برکاتم بن سم تو خامخا کھول دیتے ہم ان پر برکتیں اوپر سے اسمان سے اور زمین سے ولیکن ان کا لیکن انہوں نے تغذیب کی تھی فاخذ نہ ہوں بھی ماں تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اس وجہ سے کہ یہ تھے کرنے والے انہوں نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اعظم افامنا القرائیات یوم باسنا بیاتن آیا امن میں ہو جائیں گے گاؤں والے اگر آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمن اور یہ ہوں رسونے والے ان کی نین میں ان پہ عذاب آ جائے تو یہ بچ جائیں گے نین کی وجہ سے نہیں عوامین القرا یا بچ جائیں گے گاؤں والے امن میں ہو جائیں گے اگر آ جائیں ان کے پاس ہمارا عذاب ذہن چاشت کے وقت وہم یلاب اور یہ ہوں کھیل کود کرنے والے نا امن امی غافل اور یلاب مولوی جو دین سے کھیل اور تماشا بنا لے افاہن مکر اللہ یہاں امن بمانے بے خوف آیا یہ بے خوف ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے تو بے خوف نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے القوم الخاصر مگر قوم تاوانی یہاں امن اپنے معنی میں نہیں ہوگا کیونکہ پھر ترجمہ صحیح نہیں بنتا کہ آیا امن میں ہو جائیں گے اللہ کے عذاب سے تو امن میں نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے مگر قوم خاسرون تو خاسرون امن میں ہوں گے نہیں بے خوف ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے خاسرون رون اولمیاح دلدینۂ سون العردہ آیا بیان نہیں ہوا یہ زجر ہے ان لوگوں کو جو میراث میں لیتے ہیں زمین کو ممبادیاہلیہ اس کے اہل کے بعد اہل کی ہلاکت اور موت کے بعد تو آیا بیان نہیں ہوا ان کو اللہؤن شاؤ اگر ہم چاہیں اصب نا بھی تو پہنچا دیں گے ان کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ونت و اعلیٰ ہم اور مہر لگا دیں گے ہم ان کے دلوں پر فہم لا اسمعاؤن تو یہ نہیں سنیں گے نہیں سنتے قرآن نہیں سن سکیں گے اللہ کے قرآن کو تلکل قرآن قوالی کمن امبائی ہا یہ گاؤں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اس کی حالات اور اخبار میں سے ولکت جات ہم رسولوں بلبئی نعت اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے امبیا واضح دلال کے ساتھ فماکانولی منو تو نہیں تھی یہ کہیں ایمان لے آتے اس وجہ سے کہ انہوں نے تکزیب کی تھی من قبل و اس سے پہلے کدالی کا اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ على قلوب الکافر کافروں کے دلوں پر وما وجدنا علی من مناحدن اور نہیں پایا تھا ہم نے ان میں سے اکثر کو من مناہدن وعدے کو پورا کرنے والے وعدوں کو پورا کرنے والے اکثر نہیں تھے وہیں وجدنا اکثر ہم اور یقیناً ہم نے پایا تھا ان میں سے اکثر کو لفاصین فاسق توڑنے والے وعدے کے اب واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تسلی کے لیے پہلی آیت بطور برات استعلال ہے ثما من بعدم پھر بھیجا تھا ہم نے ان کے بعد موسا علیہ السلام کو اپنی آیت کے آیات کے ساتھ فرعون کی طرف و آئی اور ان کے سرداروں کی طرف فروڈ کے سرداروں کی طرف فضلم و تو انہوں نے ظلم کیا ہماری آیتوں پر یعنی اس کو نہ مانا اور نہ اس پہ عمل کیا فضلم و بہائے فقف مدارک میں نصفیح کہتے ہیں تو دیکھیے کیسے تھا انجام فسادیوں کا اور کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے و فرعون یقیناً میں رسول ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے حقیقن اعلیٰ اے حریث العلیٰ میں حریث ہوں اس بات کا میری یہ خواہش ہے کہ لا اقول اللہ الاحق اللہ اللہ کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر مناسب الا الحق اللہ ما امر اللہ بہ یا حقیقن اعلیٰ لازم ہے مجھ پر یہ بات کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر وہ بات جو اللہ نے حکم کیا ہے مجھے قدی جی تو کم بھی بئی میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تو فارسل معیا بنی اسرائیل بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کہاں لے جانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو ارسل مانا چھوڑ دے تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے تو اب چھوڑ دے خلی معیّہ کرتبی مانا کرتے ہیں چھوڑ دے میرے ساتھ ان کو غلام نہ بنا جیسے سورہ مریم آیت نمبر تریاسی آئے تو نہیں دیکھتا کہ النا ارسل نشیتی نا الکافرین تازم تو چھوڑ دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کہ میں انہیں ان کا ایمان دین سکھاؤں ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑ دے میری قوم کو کہ میں اسے قرآن سکھا دوں نہ منع کر قال اے ان کن تجیے طبی ان کافرون نے اگر ہے تو کہ آیا ہے دلیل کے ساتھ تو لے یہ دلیل موجزہ لے اگر ہو تم سچوں میں سے تو گرادی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمسا اپنی لاٹھی گرادی فیدا ہی یا صوبان مبین تو اچانک یہ لاٹھی علیہ السلام کی اشدہا تھا ظاہر صوبان یہاں صوبان کہا سور قصص کی آیت نمبر 31 میں جان کہا کرنا جان نن و اللہ مد بیرم و عاقب نمل کی آیت نمبر دس میں بھی ہے حیا سور توحا کی آیت نمبر بیس میں حیا ہے صوبان بڑے اجدہا کو کہتے ہیں جان وہ پھرتیلا سانپ جو تیز رفتاری میں چھپ جائے جلدی اتنا تیز ہو جیم نون میں مانا چھپنے کا ہے اور حیا پتلا سانپ اصل میں یہ مختلف مقامات ہے فرعون کے دربار میں صوبان اللہ کے در میں جان اور حیا اپنوں کے سامنے عاجزی دشمن کے سامنے تکبر تکبر عند المتکبرین توازو یہ دربار فرعون کا ہے تو صوبان مبین بنا یا جسامت میں صوبان تھا اور پھرتیلی رفتار میں کا نہا جان جیسے کہ یہ ایک چھوٹا تیز اور پھرتیلا سانپ ہو خطیب صاحب نے سراج المنیر میں یہ توجہ کی ہے وہ اور کھینچا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے فیدہ ہی ابیدا تو اچانک یہ ہاتھ تھا سفید دیکھنے والوں کے لیے دو معجزات بتا ديے ایک سانپ لے کے آیا ہوں اگر مسئلہ توحید نہیں مانا تو یہ سانپ تمہیں ہلاک کر دے گا اور دیکھو تم اندھیرے میں پڑے ہو میں تمہارے لیے روشنی لے کے آیا ہوں فعیدہ ہی ابیدا النا اندھیرے سے تمہیں نکالنے آیا ہوں قالل ملاو تو کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے ان ہادال ساحر العالم یقیناً یہ تو خامخوا جادوگر ہے سمجھدار یہ قول سور شعرا کی آیت نمبر چونتیس میں فرعون کا ہے ان ہادال ساحر العلیم اور یہاں ملا چمچوں کا ہے تو پہلے فرعون نے یہ بات کہی تھی پھر بعد میں ان کے چمچوں نے یہ کہا کیونکہ یہ تو خان کے منہ کے نوکر ہوتے ہیں بس وہ جو کئی چمچہ تو اسی کی گن گاتا ہے جس کی جس کا کھاتا ہے چمچہ تو اسی کے گن گاتا ہے جس کا کھاتا ہے تو یہ تو فرعون کے کھاتے تھے تو اسی لیے فرعون کی بات ان کے منہ پہ بھی آئی انہاد علی ساحر علی میوردوئ خروجہ کم ایو خرجہ یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے میں سر سے تو فماد آتا ان کیا رائے ہے تمہاری مشورہ کیا ہے قالو تو انہوں نے کہا ارج قرآن نے ایسے لفظ ذکر کیا کہ جو مشورہ ہوا تھا سارا مشورہ اس ایک لفظ میں جمع ہو گیا تین باتیں ہوئی تھیں ایک گروہ نے کہا تھا ارج اسے جیل میں ڈال دو دوسرے گروہ نے کہا ارج اسے مہلت دے دو تیسرے گروہ نے کہا ارج اسے وظیفہ دے دو کچھ تنخواہ دے دو پیسے دے دو اس کا منہ بند ہو جائے گا تو عرجے سے یہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں ہو اجز ہو ہو مختلف معنی ہیں اس کے تو جیل میں ڈال دے اس کو مہلت دے دے یا وظیفہ دے دے کچھ کھلا دے اس کو وہ اس کے بائی کو اور بھیج دے فلم ادا نے میں جمع کرنے والے لے آئیں گے تیرے پاس ہر ایک جادوگر سمجھدار آ گئے جادوگر فرعون کے پاس تو جادوگروں نے کہا آیا ہوگا ہمارے لیے کوئی اجر لاجرین لاجرن آیا ہوگا ہمارے لیے کوئی اجر اور بدلہ دنیا کا لالچی اگر ہوں ہم غالب تو فرعون نے کہا ہاں اور تم ہو گئے لمین المقربین نزدیکوں میں سے تو فرمایا موسیم نے فرمایا قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ او موسیٰ کیا بدلہ دیا کیا جر دیا مقربین بادشاہوں کی نزدیکت تو زلت ہوا کرتی ہے زلت ہوا کرتی ہے حدیث میں بیاتے ادارہ تلعالیم یخالت السلطان مخالطتا کسیرتا فعلم انہو لسن اگر تم کسی عالم کو دیکھو جو بادشاہوں کے درباروں میں بہت آتا جاتا ہے تو جان لو کہ ایک چور ہے اس نے چوری کی ہے دین کا مسئلہ چورایا ہے حقبا بادشاہ بادشاہوں کے درباروں میں تو کہا انہوں نے موسا امان تلقیہ یا تو تو گرا دے اپنا داؤ پہلے وہ امان نہ کونہ نہن الملقین یا ہو جائیں گے ہم پہلے گرانے والے اپنے دعو کا پہلی باری کس کی ہے کالو کالا تو کہا فرمایا موسا علیہ السلام نے القو تم گرا دو غیرتی اور بہادر انسان دشمن کو بھی موقع دیتا چلو تم اپنی دل کی بڑاس نکال لو علق اب یہاں عشکال ہے اشکال یہ ہے کہ شہر تو حرام ہے اور حرام کا امر بھی حرام ہے کیوں موسا علیہ السلام نے امر کیا القو کا کہ تم جادو کرو اپنے داؤ کو گراؤ تو جواب یہ امر بصحر نہیں ہے القو بلکہ نمبر دینا واری دینا کہ چلو پہلا نمبر تمہارا فلم مال جب انہوں نے گرایا اپنا داؤ سہرو اعلیٰ آیونس تو جس سحر کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر لوگوں کی آنکھوں پہ سحر کر دیا سحر بعض کہتے ہیں سحر نہیں تھا نظر بندی تھی لیکن دیکھیں قرآن آگے کہ رے وجا بسر نعظیم شہر تھا قرآن سے شہر کا صرف نظر بندی نہیں تھی وسطرح اور ڈرایا ان کو وہ جاؤ بھی ناظیم اور آئے یہ جادوگر بڑے جادو کے ساتھ بھی جامہم یا بھی الناس اپنے گمان میں یا لوگوں کے گمان میں کیونکہ جادو تو عظیم نہیں ہوتا جادو کیا چیز ہے واہ نا علا موسا تو حکم کیا وہی کی تھی ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف کہ گرا اپنی آسا جب گرائی آسا فعیدہ یا تلقف ماں یافیکن اچانک موسا علیہ السلام کی آمسا نے نگل لیا وہ سب کچھ یافکون جو یہ جھوٹ بنانے والے تھے انہوں نے جو کچھ جھوٹ بنایا تھا موسا کی نے وہ تلقف لقف سرعت التناول تناول کو کہتے ہیں جلدی سے کھانا نگلنا ان نکت والعیون میں امام ماوردی نے لکھا ہے اللہ انََ المرادہ ہنہ سراۃ و بالفم بغیر چبانے کی جلدی سے نکل نگل لینا فوقال حق تو ثابت ہو گیا حق وبطل ما علم قانوی اور باطل ظاہر ہو گیا وہ جو یہ عمل کرنے والے تھے فغولیبو ہنالی کا تو کمزور ہو گئے یہ ساحرین اس جگہ اس وقت ون قلب و اور واپس ہو گئے شکست خوردہ ساغیرین کمزور اور شکست خوردہ ولق یا صہارت و ساجدم یا ون قلبو یہ فرعونیوں کی طرف ضمیر راجے تو کمزور ہو گئے اس جگہ اس وقت یہ فرعونی ون قلب اور واپس ہو گئے یہ فرائنہ ساغرین ذلیل کیونکہ اگر جادوگروں کی بات ہو تو انہیں ساغیرین بمان ذلیل نہ کہو کیونکہ ان کو تو ایمان نصیب ہو گیا ہے تو وہ تو ذلیل واپس نہیں ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال اور عزت حاصل کرنے والے واپس ہوئے اور گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے سجدہ اللہ کی طرف یا سجدہ موسا علیہ السلام کی طرف سجدہ تعظیمی قالو تو انہوں نے کہا منع بھی العالمین ہم ایمان لائے ہے رب العالمین پر رب موسا و ہارون و ہارون کے رب پر یہ موسا اور ہارون تو عالمین میں داخل ہیں نا تو رب العالمین بس کافی تھا نا رب موسا و ہارون کیوں اس کی چند وجوہات ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ احسان شناس ہے جس رب کی معرفت موسا اور ہارون نے کی اور جس رب کو کی توحید کا مسئلہ موسا و ہارون نے بیان کیا تو ایمان کے کلمے میں ان کا نام لے رہے ہیں احسان شناس ہے دوسرا سند ذکر کر رہے ہیں ہمارے رب تک پہنچنے کے لیے سند موسا اور ہارون ہیں سند یہ بہت ضروری ہے مسلم شریف کے مقدمے میں عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے السناط المندین اولاسناد القعالمن شاہ اما شاہ دین کا حصہ ہے سند اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو مرضی ہوتا وہ کہتا لیکن ہمارے لیے سند اور دلیل ضروری ہے ام حدیث بھی سند کے ساتھ اور ہر بات سند ہم جو درس قرآن کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا متعدد اساتذہ ہیں میرے جن میں سے قابل ذکر میرے استاذ محترم مشفق مرشد شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری صاحب اور دوسرے بہت سے مشائق ہیں ہمارے میں نے استفادہ کیا ہے بعض علماء سے بالواسطہ بعض سے بلا واسطہ جن میں شیخ القرآن والحدیث مولانا میر سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی رحمہ اللہ ان سے بال ان کے دروس سے میں نے استفادہ کیا بلا واسطہ حضرت شیخ مولانا خلیل الرحمن صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے ان سے میں نے بہت زمانہ درس قرآن کیا اور ان کی بہت شفقتیں ہیں مجھ پر ساتھ ہی دوسرے متعدد اساتذ کرام جو کہ عموماً اکثر شیخ القرآن والحدیث امام انقلاب قرآنی مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکدو کے شاگرد ہیں تو مولانا محمد طاہر صاحب پنچ پیری میرے دادا استاز پھر ان کے استاز شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ حسین علی صاحب کے استاز شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الہند کے استاذ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے استاز مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاسم نانوتوی چلتے چلتے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاذ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں کہ برے سغیر پاک و ہند کے تمام علماء کی صنعت کا مدار ہے شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ سے آگے سند سب کی ایک ہی ہے پھر وہ معروف اور مشہور سند ہے ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سند ہے حدیث کی شیخ وطری کی سند کے مطابق چودہ پندرہ واسطے ہیں وہ سب سے مختصر ترین سند ہمارے پاس ہے عصر حاضر میں حدیث کی سند سب سے مختصر سب سے کم واسطے ہیں اس میں تو نام لیا موسا اور ہارون کا اس لیے کہ صنعت بیان کر رہے ہیں یا نام لیا موسا اور ہارون کا اس لیے کہ ان کے نام سے فرعون خفا ہوتا تھا تو فرعونیوں کو خفا کرنا بھی عبادت ہے جب تمہارے استاز کے تذکرے پر دین کے دشمن ناراض ہوں تو استازوں کا ذکر بار بار کیا کرو اور نام لیا موسا اور ہارون کا کیوں کہ فرون کو وہم نہ ہو فرعون نے بھی تو کہا تھا کہ انا رب کو مل تو وہم نہ ہو کہ آمنا برب العالمین سے مراد فرعون ہے نہیں او فرعون تو نہیں رب موسیٰ و وہارون مراد ہے قال فرعون تو کہا فرعون نے آئے تم ایمان لے آئے موسا پر پہلے اس سے کہ میں اجازت کرتا تمہیں ایمان میں بھی فرعون کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یقیناً یہ خامخہ تمہاری تدبیر ہے جو تدبیر بنائی تم نے دیکھیں تدبیر تو فرعون نے بنائی مقابلہ بنایا ساحرین کو جمع کیا لیکن اب نسبت ان کی تربیت تمہاری تدبیر تھی ہمارے خلاف اچھا علماء لکھتے ہیں کہ ان ساحرین کو ایمان نصیب ہونے کی وجہ کیا ہے تو عموماً علماء تفسیر دو وجوہات ذکر کرتے ہیں ایک وجہ تدب و مو انہوں نے موسا کا ادب کیا یا موسا امان تلقی یا و امان نقونا نحن الملقین اے موسیٰ تو پہلے وار کرتا ہے کہ ہم کریں تو یہ ادب موسیٰ کا اللہ والوں کا ادب ایمان کا سبب ہے اور اللہ والوں کی بے ادبی بے ایمانی کا سبب ہے یہ یاد رکھنا جو کہ حق پرس علماء کی بے ادبی کرتے اللہ ان سے ایمان کا نور چھین لیتے ہیں ان کے دلوں سے نکال لیتے ہیں دوسری وجہ ان کے اس کفر اور سحر میں کمال ہے یہ اپنے سحر میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے تو ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے ساتھ سحر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں اگر موسا نے مقابلہ کر کے جیت لیا تو یہ ساحر نہیں نبی ہے سحر میں ہمارا مقابل کون ہے تو کفر میں کمال سبب ہدایت بن گیا جب کافر کفر میں کمال تک پہنچ جائے تو اس کو کفر کا بتلان نظر آ جاتا ہے اور اس کی ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں اسی لیے منافق سے زیادہ کافر کی ہدایت کی امیدیں ہوتی ہیں یقیناً یہ خواہ تدبیر ہے تمہاری جو تدبیر کی تھی تم نے شہر میں فلمدینت شہر میں مصر اس لیے کہ نکال دو اس سے اہلہ اس کے حل کو تو جلدی ہے کہ جان لو گے تم خامخواہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں من خلاف ان عدل بدل پھر سولی پہ لٹکا دوں گا تم سب کو قالو تو انہوں نے کہا انا رب ربنا منقلبون یقینا ہم اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے کوئی بات نہیں تو مار دے ہمیں تو ہم کہاں جائیں گے اللہ کے ہاں کتنی بہادری ایمان سے پہلے کتنی کمزور باتیں تھیں آئین لنالا اجرن انکن نہن ان لنا لنالا اجرن انقن نہن الغالب ایمان کے بعد کیسی شجاعت ہما تن قیم و ملنا نہیں جانتا ہم سے مگر یہ بات کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جب ظاہر ہو گئی ہمارے کو یہ آیت اے ہمارے رب انڈھیل دے ہم پر صبر اور و توفنا مسلمین اور ہمیں وہ موت دے دے اس حال میں کہ ہم تیرے قانون کے پابند ہوں اب دوسرا مرحلہ اور کہا مالداروں نے موسال فرعون کی قوم سے آیا تو چھوڑتا ہے موسا اور اس کی قوم کو اس لیے کہ فساد پھیلائی ہیں زمین میں اور یہ تو چھوڑتا ہے تجھے اور تیری الوحیت کو کالا تو فرعون نے کہا جلدی ہے کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو یہ دوسرا حکم ہے اس پہ اللہ نے اسے قادر نہیں کیا موسیٰ کے پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا لیکن موسا علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر نہیں ہوا تو جلدی ہے کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان کے اوپر ہیں زور آور قاہرون طاقت رکھنے والے قال موسالِ قومی ہی ادب امیر کو اس حال میں اپنے مامورین کو اللہ کے ساتھ جوڑو جب دشمن کو کا غلبہ ہو تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے امداد حاصل کرو اللہ کی ساتھ وس اور مضبوط ہو جاؤ یقیناً زمین اللہ کی ہے میراث میں دیتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اور انجام بہتر ہے متقیوں کے لیے انہوں نے کہا ہمیں تکلیف دی گئی تھی آپ کے آنے سے پہلے من قبل انتا تھی نا وہ امم باد اما جیتانا اور بعد اس کے کہ آپ آئے ہمارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب اب کے ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو بدلے میں دے دے گا تم خلیفہ ٹھہرا دے گا تم کو زمین میں ان کا ان کا نائب بنا دے گا فین زورہ تو دیکھتا ہے اللہ کہ عمل کرتے ہو تم ولاقد خزنہ اعلی فراؤنا بس سنینہ اور یقیناً پٹ پکڑ لیا تھا ہم نے فرونیوں کو قہت سالیوں سے سینین قہت سالی اور وَنقسم من منسمراتی اور میو پھلوں کی کمی سے لا الحم عزک رونخواہ مخواہ کی یہ نصیحت قبول کر لیں فا جات الحصنت و جب آ جاتی تھی ان کو کوئی خوشحالی تو کہتے تھے لنا ہادی ہمارے لیے ہے یہ یعنی ہم اس کے لائق ہے و ان تو اگر پہنچ جاتی تھی ان کو کوئی تکلیف یتروبیموسا وبم معحو تو یہ بدفالی پکڑتے تھے موصعل علیہ و سلام کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو موسیٰ سلام کے ساتھی تھے یہ تمہاری وجہ سے نحوست ہے یہ بد ہوا یتروبی موسیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کوئے کی آواز میں کہہ رہا تھا خیر خیر طبن عباس نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں تو خیر اور شر نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عطیر تو شر کون یہ ہماری اس قوم میں بھی ہے جب کوا آواز لگائے تو کہتے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے اور ایسا ہونے والا ہے یہ بد وغیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مر آت حش من السفر فقاد شراکا جس کو کسی چیز نے سفر سے واپس کر دیا تو اس نے شرک کیا راستے میں اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا یا گدا آ گیا تو بس یہ کہتے ہیں اب نہیں جانا یہ بد شگن ہے شگن نبی علیہ السلّۃ و السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو کفارہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے اللہ تیر اللہ تیرک ولا خیر اللہ خیر ولا غیر کا <تصفيق> یہ دعائیں پڑھے اللہ تیر اللہ تیرا ولا خیرک اللہ خیر کا ولا الہ کا دوسری روایت میں ایسے الفاظ آتے ہیں اللہیاتِ بلحسنۃ اللہ عنط فو سیات اللہ عنط قوت اللہ باللہ یہ دعا پڑھو یہ کفارہ ہے اگر کسی سے اس طرح ہوا الا انما طائرهم یقیناََ سزا ان کی بد کی اللہ کے ہاں ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے وقالو و اصل میں ما ما تھا خلیل ابن احمد کا قول ہے امام قرطبی نے ذکر کیا لیکن ماں ماں حمزہ کو ہا سے بدل دیا تکرار کے سے بچنے کے لیے ماں ماں میں تکرار تھا تو کہتے ہیں یہ وہ, وہ جو کہ آیا ہے تو اس پر لایا ہے تو تا تینا بھی آیا ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ میں نہ ہے، تن کسی موجی سے اس لیے لیتس ہارانہ کہ تو جادو کر دے ہمارے اوپر اس کے ذریعے تو نہیں ہے ہم تو تیرے اوپر ایمان لانے والے تیری تصدیق کرنے والے تو بھیج دیا ہم نے ان پر طوفان طوفان ماتاف علیہ من الماء پانی کا سیلاب یا طوفان سے مراد ہوائی طوفان والجرادہ اور مکڑیاں جراد ملا خان ولقملہ و ذادآ ودما آیاتیفلاً تو بھیج دیا ہم نے ان پر غرقاب طوفان وجراد ٹڈیل ملا اور چچڑی چچڑی یہ جانوروں کی کے اوپر ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں جوئیں ہوتی ہیں تو اس طرح جانوروں کی چیچڑیاں ہوتی ہیں وزظفات یا اور مینڈک ودم ود اور لہو خون ٹیڈیوں کا طوفان تھا عذاب تھا اور یہ کاحت اور عذاب والی ٹڈی آ جائے اب سن کے علاقے میں آئی تھی نا جس فصل پہ جائیں تو اسے تباہ کر دیتی چیچڑیاں بن گئی فرونیوں میں وزفات وز یا کے جب یہ روٹی پکانے کے لیے تندور جلایا کرتے تھے تو کے اس میں آ کے چھلانگ لگا لیتی تھی وہ آگ بند کر دیتی زفادیا کھانا اور سالن جب پلیٹ میں ڈالتے تھے تو کہیں سے مینڈک اس میں چھلانگ لگا لیتی تھی اس طرح پانی و دما اور خون ہر جگہ ہوتا تھا دم فرعونیوں کے برتنوں میں اور گروں میں برتن اگر بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اس میں پانی ہوتا تھا وہ پانی جب فرونی کے ہاتھ میں جاتا تھا تو اس سے خون بن جاتا تھا اللہ کا عذاب تھا یہ آیات مفصلات یہ دلائل تھے واضح نشانیاں تھیں جدا جدا تو انہوں نے خود کو بڑا جانا اور تھے یہ قوم مجرم جب کہ واقع ہو گیا ان پر عذاب رجز شرمانے والا عذاب تو کہا انہوں نے موسا پکار ہمارے لیے اپنے رب سے اس وجہ سے کہ وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ رب نے اگر تو نے دور کر دیا ہم سے ار رجا یہ عذاب بعائے کا کیونکہ عذاب کو دور کرنے کی طاقت نبی کی نہیں ہوتی نبی دعا کر سکتا ہے تو اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب بدعائی کا تیری دعا کے ساتھ تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے ہم مان لیں گے اور چھوڑ دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب الا جلس مس... ہو اس نیٹھے تک کہ یہ پہنچنے والے تھے اس کو تو اچانک ہی ان قصوم توڑنے والے تھے وعدے کو تو بدلہ لے لیا ہم نے ان سے تو غرق کر دیا ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور تھے یہ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے اور میراث میں دے دی ہم نے یہ زمین اس قوم کو جو کمزور تھے مشارق الردِ زمین کے مشرقی طرف مشارق مصر کی زمین وہ مغاربہا اور مغرب اس کے مغرب یعنی شام کی زمین اللہ کی وہ مغربی زمین بارکنا رکنا جس میں برکت ڈالی تھی ہم نے شام میں برکت انبیاء کے بھیجنے سے یا برکت بھی الاشجار والاسماری یا ولی انہا مساک ال یہاں باغات بہت تھے پھل میوے بہت تھے اور یا یہ انبیاء کے م... کا مسکن تھا شام اور پورا ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا خوبصورت بنی اسرائیل پر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہلاک کر دیا ہم نے وہ یس نہ فرعن و قوموں جو کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم وما اور ہلاک کر دیا ہم نے ان بنگلوں کو بھی یا جو کہ یہ سپر بناتے تھے دم مرنا اے اب مسائل راضی میں لکھا یارشون جو چھپریں انہوں نے بنائی تھی اب تیسرا مرحلہ واقعے کا تسلی وہ بھی بنی اسرائیل البہرا اور جاوزنا پہنچا دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس کنارے جاوزنا پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے فاتح قوم قومن تو آ گئی اس قوم پر دریا سے پار ایک قوم تھی اس قوم کو انہوں نے دیکھا یا کفونہ علیٰ اسنام جو جو منجور تھے پڑے تھے اپنے بتوں پر جو ان کے تھے قالو تو اس قوم نے کہا موسا ٹھہرا دے ہمارے لیے بھی ایک الہ جیسے کہ ان کے لیے ہے آلِ یہ اتنے بے وقوف تھے فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد اب یہ باتیں کر رہے فرمایا موسا علیہ السلام نے یقیناً تم ایک قوم ہو جاہل یقیناً یہ لوگ تو تباہ ہونے والا ہے وہ ہم فی ہی جس میں ہیں یہ وب علما قانوی عمل اور باطل ہے وہ جو یہ عمل کرنے والے ہیں تو فرمایا موسا علیہ السلام نے آیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے دوسرا علا اور اس اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں اپنے زمانے کی مخلوق پر یاد کرو کہ اللہ نے نجات دی تم کو فرونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں برے برے سزائیں اور قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اس میں تم فی ذالے تم میں تمہارے امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا اور حکم کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلاثین لیہ تین راتوں کا دن رات اسلامی کلینڈر رات سے شروع ہوتا ہے تاریخ تو اسی لہ لطن کہا واتمنہ بھی آشن اور پورا کر دیا ہم نے اس تیس کو دس اور کے ساتھ فتم امی قات و ربی تو پورا ہو گیا وقت ملاقات کا ان کے رب کے ساتھ چالیس دن رات کا وکالموسالیہ ہی فرمایا موص علیہ السلام نے اپنے بھائی سے اخلفنی خاف خلیفہ ہو جاؤ میرے میری قوم میں واصلح اور اصلاح کرو اور تاب مت کرو راہ کی فسادیوں کے ولم ما جا مسالمی قاتینہ جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے اور بات کی ان کے ساتھ ان کے رب نے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب ارین انظر لیک مجھے دکھا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرف تیری طرف حالت اللہ نے فرمایا لن ترانی لن تاکیدی نفی کے لیے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھ کو لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف فینستقرہ اگر یہ پہاڑ کھڑا رہ گیا اپنی جگہ پر فسو فترانی تو جلدی ہے تو مجھے دیکھ لے گا فلما تجلہ ربہ ہو جب تجلی کی موسا کے رب نے لل جبل پہاڑ کی طرف تو ٹھہرا دیا اس کو ذرہ ذرہ دک کر وہ خرہ موسا اور گر گئے موسا علیہ السلام بیہوش فلم معاقہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا سبحانہ کا تب تولئی کپاکی ہے تیرے لیے اللہ میں پھرتا ہوں تیری طرف اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والوں میں سے اس وقت تو حدیث میں آتا ہے موسا علیہ السلاۃ وسلام بے ہوش ہو گئے تھے قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں عرش کے قوائم کے ساتھ ان کو پکڑے ہوئے پتہ نہیں کہ وہ اس پہ بے ہوشی آئی نہیں تھی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھے تھے تو علماء لکھتے ہیں ان پہ بے ہوشی نہیں آئی تھی کیونکہ ان پہ دنیا میں بے ہوشی آئی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے اس بے ہوشی سے بچایا تو اول المومنین فی فاد الوقت یا من قومی اور اللہ نے عموما یقینا میں نے چن لیا ہے تجھ کو سارے لوگوں پر اپنی رسا اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے اپنی باتوں کے لیے تو فخ فخوز پکڑ لے ما آتے تو کا فخ پکڑ لے یعنی عمل کر اس پر جو میں نے تجھے دیا ہے ہو تو شکر گزاروں میں سے وہ نہ لہو فی الواہ اور لکھا تھا ہم نے اس کے لیے تختوں میں ہر ضروری چیز میں سے یعنی دین کے امور اصول دین جو ضروریات دین ہے وہ میں نے لکھی تھی اس کے لیے فی الواہ کل عرفی ہے مراد اصول دین امور دین ہے اور نصیحتی اور تفصیل تھی لیے کل شعین ساری چیزوں کی ہے سارے امور دین اصول دین کی اور کہا تھا ہم نے فخوذہ بقوۃن پکڑو یعنی عمل کرو اس پر مضبوطی سے اور حکم کیجئے اپنی قوم کو یا خضو باحسنہ کہ وہ بھی عمل کریں اس پر اس کے بہترین بہتر خوبصورت خوبصورت احکام پر یا خضو بحسنحہ و یج تنیب سوریکم دار الفاسقین جلدی ہے کہ میں دکھا دوں گا تجھے تم لوگوں کو دار الفاسقین گھر فاسقوں کے نہیں انجام ان کا ساص رفان آیات الذین نے فی نہ بغیر الحق جلدی ہے کہ پھیر دوں گا میں اپنی آیاتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نامناسب عن آیاتی عن فہم میں آیا تھی مدارک میں نصفی فرماتے میں اپنی آیاتوں سے کہ فہم سے پھیرتا ہوں ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق نامناسب مظہری فرماتے ہیں سام سمن ان فاہ مل قرآنی ودر کی آجائے بھی سمن انفاہ کی بھی جلدی ہے کہ میں منع کرتا ہوں قرآن کے فہم سے اور اس کے عجائبات اور لطائفات کے ادراک سے یا مدارک نے ساسری فان فہمی آیا تھی ان لوگوں کو میں پھیرتا ہوں اپنے آیات کے فہم سے جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق کی نامناسب یہاں مدارک نے زنون مصری کا قول ذکر کیا ہے بہت بڑے عالم ہیں جنونِ مصری وہ شخصیت ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ کی طرح ہستی ان کے پاس جایا کرتی تھی اور انہیں دعا کی درخواست کیا کرتی تھی جنونِ مصری کا قول ہے اب اللہ یکرم قلوب البطالین بخنِ حکمت القرآن اللہ سائے کے ذریعے انکار فرما رہا ہے کہ باطل پرستوں کے دلوں کو قرآن کی حکمت کے موتیوں سے نہیں عزت مند کروں گا کرامت والا کروں گا خطیب صاحب شیربینی نے صفیان سوری کا قول ذکر کہ فہم القرآنِ ان کو قرآن کے فہم سے محروم کر دوں گا وہیںو کلّایتن اگر یہ لوگ دیکھیں ہر قسم کی دلیل تو ایمان نہیں لاتے اس پر اور اگر دیکھیں سبیل الرشد اصلاح کی راہ تو نہیں پکڑتے اس کو راہ اور اگر دیکھ لیں سبیل لگئی راہ سرکشی والی تو پکڑ لیتے ہیں اس کو راہ چلنے کی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور یہ ہیں ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے اب تخویف اخروی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو اور اقل آخرت آخرت کی ملاقات کو تو حبی تعمال برباد ہے ان کے عمل یہ بیمان ہے تو بیمان کے عمل تو برباد ہوتے ہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر دیا جائے گا مگر ان کو اس كا كہ تھے یہ اس کا عمل کرنے والے اب پانچواں مرحلہ اور تحقظ ہے مومنوں کو وطا قوم و موسا پکڑ پكڑ ليا کی قوم نے موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد من منہ اپنے زیورات سے عجلن بنا دیا ايک بچھڑا جسدن جو سدار تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی ہاں وہ آواز کیسے تھی قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اس میں سامیری نے سراخے کی تھی اس سراخوں میں جب ہوا داخل ہوتی تھی تو اس سے بچڑے کی آواز نکلتی تھی جیسے آج کل پریشر ہارن علم یعن یوکلم آیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو سیدھی راہ ہو پکڑ لیا انہوں نے اس بچڑے کو الہن اتخاضہ فعل ہے ہو ضمیر اول الہن مفول ثانی ہے وقان و ظالمین اور تھے یہ ظلم کرنے والے ولما سقیتا جب کہ گرا دیا گیا یہ بچھڑا فیادیم ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بچھڑا ان کے سامنے گرایا پھینکا ورا اور دیکھ لیا انہوں نے انہم قطلو کی یقیناً یہ گمراہ ہو گئے تھے تو قالئنوں نے کہا ل علم یر ہم نہ رب اگر رحمنا کی ہم پہ ہمارے رب نے اور بخشش نہ کی ہمیں تو ہو جائیں گے خواہ ہو جائیں گے ہم تاوانیوں میں سے ولما رجا موسا علاقوںی غصبہ نا صفا جب واپس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غزبانہ غصے سے بھرے ہوئے اصفا افسوس کرتے ہوئے قال سما خلف تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بہت برا تھا وہ جو تم نے میرے ہمارے پیچھے کیا امبادی جو تم نے کر دیا میرے بعد آجل تم امرا رب بھی تم نے جلدی کی ہے تمہارے رب کے فیصلے کی نہیں آذاب کی والقاح اور رکھ دی تختیاں اے ارتعۃ موسہ فسقۃ یہ مانا موسہ کے ہاتھ کانپنے لگے فر فرتا فسقت اللوا ہم فتح کسارت مروج میں مسعودی نے لکھا ہے موسیٰ کے ہاتھ لرزنے لگے تختیاں جس پہ تورات لکھی تھی وہ گر گئیں اور ٹوٹ گئیں یہ مانا ہے یہ نہیں کہ وہ تختیاں گرا دی اللہ کی کتاب کو گرانا یہ نبی کی شاع نشان نہیں ہے بلکہ وہ ہاتھ لرزنے لگے بہت غصے کی وجہ سے اور رکھ دی گرا دی موسیٰ علیہ سلام نے تختیا اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو برا سے سر کے بالوں کو پکڑ کے یا جر ہوئی لئی کھینچ رہے تھے اس کو اپنی طرف ہارون علیہ السلام بڑے بھی تھے لیکن پھر بھی یہ معاملہ دین کا ہے تو یہ کیوں کھینچا اس لیے کہ فعلی فعلس علیہ السلام تو ہومن ان تقس رفی فعلی ہی شیربینی نے سراج المنیر میں لکھا ہے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اس لیے کہ مصعل علیہ السلام کا یہ وہم تھا گویا کہ ہارون نے مسئلہ بیان کرنے میں سستی کی ہے تقسہ فی علی ہی قالت ہارون علیہ السلام نے فرمایا میری ماں کے بیٹے نل قوم استضعفی یقیناً قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا میں نے تو بہت ان کو سمجھایا لیکن یہ نہ سمجھتے وقاد اور قریب تھی اختلون جو مجھے قتل کر دیتے بس بات قتل و قتال تک پہنچ گئی تھی قتل سے نہیں ڈرتے تھے اس سے ڈرتے تھے کہ پھر تو کہتا کہ میرا انتظار کرتے ولا تشمد بھی اللہ تو مت خوش کر میرے پر دشمنوں کو ولا تجالنی مال قوم ظالمی نرمت ٹھہرا مجھے ظالم قوم کے ساتھ علیہ السلام نے فرمایا رب مجھے معاف کر دے اختر لی یہ طلب مغفرت رفع درا ہے ولی اخی اور مغفرت کر دے میرے بھائی کو اگر موسا نے گناہ کیا معاذ اللہ کہ تختیاں گرادی اور بھائی کے بالوں کو کھینچا تو اخی کا کیا گناہ تھا اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مغفرت رفع دراجات ہے اے اللہ معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں اور تو ہے بہتر رحم کرنے والا ارحم الرحم انََ الدینۃ خز الاجلا سی نلم غزب المرب حالت مشرقوں کی بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو لوحیت کی صفت میں جلدی ہے کہ پہنچ جائے گا ان کو غزب ان کے عرب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں اسی طرح نجل مفترین بدلا دیتے ہیں جھوٹ بنانے والوں کو مفترین اے المبتین ابن کثیر وغیرہ نے صفیا نے سوری کا قول ذکر کیا ہے ہادافی کلی مبتدی ان علاقیامہ عیسائیت کم اصداق ہر مبتدی ہے قیامت تک اسی طرح بدلا لب بدعتیوں کو بھی دیتے ہیں حسن بصری فرماتے ہیں تبصیر مظہری میں ان کا قول ذکر ہے ان نظل الب بےدعلا اقطا فیم و ان حمل جد بحم البغلات وطت تقت بحم البرعین بدعات کی ذلت ان کے کندھوں پہ ہوگی اگرچہ یہ ایرانی گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اگرچہ یہ سونے کے سونے کے چپل پہننے والے ہوں ولّہ علکُلبتدئن علاقیامہ اللہ کی قسم یہ حکم ہر بےدعتی کے لیے ہے قیامت تک کہ بےدتی پر اللہ کا غضب ہے اور ذلت ہوگی اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کدالی کا نزل ترغیب توبہ کی اور وہ لوگ جنہوں نے کیا شرک پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے بے شک رب تیرا اس کے بعد خامہ خا غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے جب چلا گیا موسا علیہ السلام سے غصہ تو اٹھا لی تختیاں اور اس کی اس کے لکھ میں اس کی اس میں تھا فینسختہ اور اس تختیوں کی لکھائی میں تھا ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اب چھٹا مرحلہ انہوں نے کہا ہم اس وقت مانیں گے جب اللہ ہمیں حتیٰرلّہ تک ہم اللہ کو دیکھ لیں تو چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر آدمی لیمی قاتینہ ہماری ملاقات کے لیے فلما حضرت الرجفت جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے اور مجھے بھی آئے تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس وجہ سے کہ کیا ہے بے نے جو کام ہم میں سے نہیں ہے یہ تیر مگر تیرا امتحان ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے اس امتحان کی وجہ سے تو جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہے تو ہمارا ولی ہے معاون ہے تو بخشش کر دے ہمارے لیے اور راہم کر دے ہم پر اور تو ہے بہترین بخشنے والا وقت ابلا نا فی ہاد دنیا اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں حسنتاً نیکی کی توفیق اور فی اور آخرت میں بھی نیکی کا اجر ان نا ہد کا ہم پھرتے ہیں تیری طرف تو اللہ نے فرمایا عذاب یوسی بھنع شاؤ میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں عذاب جس کو چاہوں وہ رحمتی وسیات کل اور میری رحمت فراخ ہے وسیع ہے ہر ایک چیز کو فساک تو بح حالدینتقون جلدی ہے کہ لکھ دوں گا اپنی رحمت کو آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں یا تقون خود کو مناہیات سے بچاتے ہیں وہ اتون زکاتہ اور دیتے ہیں پاکی یعنی دل کی پاکی کا کام کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ صورت مکی ہے اور مکے میں زکوۃ نہیں تھی تو زکوۃ لوغی مانا بمانے تطہیر و الدین بیاتینایو بی منون اور وہ لوگ کہ ہیں ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے الدین طبیعون رسول النبی العمیہ یہ ترغیب الاطباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو تاب داری کرتے ہیں رسول کی یا نبی کی خبر دینے والے کی رسول اور نبی میں کیا فرق ہے عبدالشکور سالمی کہتے ہیں پیغمبر ذاتی صفت پیغمبر کی ذاتی صفت رسالت ہے نبوت ہے اور رسول جب ان کو ڈیوٹی مل جائے اور وہ بیان کرنے لگے اللہ کے پیغام پہنچانے لگیں تو رسول ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نئی شریعت والے کو رسول کہتے ہیں پرانی شریعت والے کو نبی کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ مریم کی آیت نمبر چون میں اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے بلکہ شریعت ابراہیمی کی تر اور تبلیغ کے لیے آئے تھے تو وہی بات عبد الشکور سالمی کی بہتر ہے عتم میں کہ رسول جب کار نبوت شروع کر دے رسالت اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کر دے اور نبی یہ ذاتی صفت ہے اللہدینہ وہ لوگ جو تابے داری کرتے ہیں رسول بھیجے نبی یا خبر دینے والے کی الامی یا پاک بعض منصوب بسو ام جیسے ماں سے پاک گناہوں سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح ساری زندگی گناہوں سے پاک تھے الدینہ وہ نبی امی یجیدہ کے پایا ہے ان لوگوں نے اس کو مکتوباً لکھا ہوا ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو ان کاموں کا جو موجود ہیں شریعت میں معروف معروف من کتاب اللہ و سنت و وہ انہا مان اور منع کرتا ہے ان کو نہ منقرات سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو ماوا فقل بدن وہی حرم علیہ حرم علیہ حم اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر پلیت اور گندہ چیزوں کو وہ یضان ہم اور دور کرتا ہے ان سے ان کے بوجھوں کو بھاری بھاری بوجھ اسرا ولاغلال اور ان توقوں کو الطی کانت عالم جو طوق ان پہ تھے توق یعنی سزائیں یا وہ معاشرے کی رسمیں فلدینہ امنو بھی تو جو لوگ ایمان لائے اس پر وعض ضرور ہو جنہوں نے تعظیم کی اس نبی کی وہ نثروں اور جس نے نصرت کی نبی کی نبی کی نصرت کی کیا ہے نبی علیہ السلات و سلام کی نصرت ان کے مشن کو آگے پہنچانا نبی کی مشن کو آگے پہنچانا اور توحید کے بیان میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان کی زندگی میں و تب نور الدی اور تاب کی روشنی اور نور کی الدی وہ روشنی ان ذیل جو نازل کی گئی ہے نبی علیہ السّلام کے ساتھ یہ لوگ یہی ہیں کامیاب کلیہ الناس کہہ دیجیے وہ لوگو ان رسول اللّہ علیہ کم جمی یہ اس بات رسالت ہے یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف سب کی طرف نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں دوسرے انبیاء کی دعوتوں میں یا قوم یا قوم کا لفظ ہے اور نبی علیہ السلام کی دعوت میں یا یو کا كا لفظ ہے یہ خصوصیت ہے میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف اس ذات کا جس کے اختیار میں ہیں اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے نہیں ہیں کوئی الہ مگر ایک اللہ زندہ کرنے والا ہے مارنے والا ہے تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول نبی امی پر اللہی وہ۔ یوم باللہ جو ایمان لاتا اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر فیصلوں پر وبی و ہو کرو اس نبی کی خامخا کہ تم ہدایت پالو اور قوم منہ میں سے امتن ایک گروہ تھا یادونب الحق جو بیان کرتا تھا حق کا اور اسی حق کے ذریعے عادل ان لوگوں کو برابر کرتے تھے اللہ کے دین پر وقت تعنہ وقت تعنہ مسنط عشارہ تأباطََََََََََََ عمامہ اور تقسیم کیا تھا ہم نے ان کو بارہ قوموں میں عماََََََََََ قبیلے اسباطاً قوم عما قبیلے یہ عما بیان ہے اسباطً کا واؤح ن علاموسا یعنی بڑے بڑے قومیں بنی پھر ان سے قبیلے بنے واؤح ن علاموسا اور وہی کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب کہ پانی مانگا تھا انہوں نے اپنی قوم کے لیے جب کہ پانی مانگا تھا ان سے ان کی قوم نے تو ہم نے وہی کیا ند ربی آساکل حجر مار دیجئے اپنی امسا کے ساتھ پتھر کو تو مارا فم ب جست من حسنت عشرت تو نکل آیا اس سے بارہ چشمے سور بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ میں فن فجرت ہے وہاں نعمت ہے یہاں تفصیلی واقع تو فم بجست جست تھوڑا سا پانی ظاہر ہونا اور انفجار بہنا پانی کا قابل استعمال ہونا قد علم کلونا اس یقینا جانا تھا ہر ایک گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو مشربہ ہوں گر گھات وضل اللہ علیہ اور سایہ کیا تھا ہم نے ان پر بادل کا اور نازل کیا تھا ہم نے ان پر من اور سلوہ ترجبین اور بٹیر اور کہا تھا ہم نے ان کو کھاؤ پا اس سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ہم پر لیکن تھے یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے ان کو کہا گیا تھا ان کو اس گنوں حادل کر رہو اس گاؤں میں اور کھاؤ اس گاؤں سے جہاں کہیں بھی چاہو تم تو انہوں نے کہا حتن وقول حتن اور کہو مغفرت کا کلمہ سر بقرہ میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے اور داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے سے تابے کے ساتھ تو بخش دیں گے ہم تم کو تمہاری خطائیں سنزید المحسنین جلدی ہے کہ ہم زیادہ کر دیں گے اجر محسنین کا تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے قالاََ ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ یا بدلا بمانے اخذا یا بمانے قالق لے لیا یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے قالاََ ایک بات کو جو بات غیر اللدی بغیر اس بات کے تھی جو کہی گئی تھی ان کو تو نازل کر دیا ہم نے ان پر عذاب اوپر سے اس وجہ سے تھے کہ تھے یہ ظلم کرنے والے دعاؤں اور اسکار میں نقل شرط ہے ہم نے وہاں سر بقر اس کی تفصیل کی ہے وص علماً القريت التی كانت حدرت البحري پوچھئے ان سے اس گاؤں کے بارے میں جو کہ دریا کے کنارے تھے دریا کے کنارے تھے اس کا نام ايلا تھا اب اس کو عقب داودی بھی کہتے ہیں ان گاؤں والوں کا معاش کا ذریعہ شکار تھا دریا کا سر بكر میں اس کی بھی تفصیل ہو چکی ہے جب انہوں نے زیادتی کی تھی فِس ہفتے کے دن کے شکار میں استاتیہم بدل ہے یہ ماقبل اس سے جب آتی تھی ان کے پاس ایتا ان کی مچھلیاں یوم سب مزدن جس دن ہفتہ تھا ان کا شرعن ظاہر ظاہر شین رعین میں معنی اظہار کے شریعت کو بھی شریعت اس سے کہتے کہ اس کے احکام ظاہر ہیں یوم اللہ یسویتون جس دن یہ ہفتہ نہیں کرتے تھے لا تعطیم تو نہیں آتی تھی ان کے پاس یہ مچھلیاں اسی طرح امتحان کرتے ہیں ہم ان کا اس وجہ سے کہ یہ توڑنے والے تھے اللہ کے حکموں کو ابو بکر ترتوشی نے الحوادث میں پھر ان کے ہیلے ذکر کیے ہیں یاد کرو کہ کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے لمہ تعیضوں نہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کا یہ عذاب دینے والا ہے ان کو عذابً شدید سخت عذاب خالو تو انہوں نے کہا ما ہم یہ بیان کرتے ہیں منکر کی تردید کرتے ہیں ما زیرتن لہو ہے عذر کے لیے اللہ ربی کم توم تمہارے رب کے ہاں کہ اللہ تیری نافرمانی ہوتی تھی تو ہم خاموش نہیں رہے ولا اللّہ اور اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیں اللہ کی نافرمانی سے علم تین گروہ بن گئے شکار کرنے والے اور خاموش رہنے والے اور منکر کی تردید کرنے والے قرآن نے کہا نجات صرف ان لوگوں کو ملی ہے انہاؤنعانسو جب جبکہ بھلا دیا انہوں نے معذوق کی روبی ہی وہ حکم کے نصیحت کی گئی تھی ان کو اس پر تو انجین اللہ نے انہن انسو نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے عنسوئی برائی سے جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی و خزن الدین ظلم آزابمبئی سن تو پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا سخت عذاب کے ساتھ تو دیکھو اللہ نے دونوں کا انجام ذکر کیا تیسرا گروچ خاموش رہنے والا جو تھا جو خود شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے قرآن ان سے ساکت رہا ساکتین سے ساکت رہا قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہیں اصل میں تینوں کا بیان ہو گیا انجین اللّین انہاً عنسو نجات پانے والے رد منکر کے کرنے والے تھے اخذن الدین ظلم و بھی جو ظالم تھے انہیں عذاب نے پکڑ لیا وہ معذب ہو گئے ظالم کون تھے شکار کرنے والے بھی ظالم تھے شکار کرنے والوں کو منع نہ کرنے والے بھی ظالم تھے کیونکہ منکر کا رد نہ کرنا بھی ظلم ہے تو الفاع الوسا کی تصویان اللہدین میں یہ دونوں ہیں دونوں تباہ ہو گئے اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب برے کے ساتھ اس وجہ سے کہ تھے یہ یف سکون اللہ کے حکم کو توڑنے والے فلم ماں آتو اماں نو جب انہوں نے تجاوز کر دیا آم ماں نو آن فلم ماں آتا عن الحق الى ما جب انہوں نے تجاوز کر دیا حق سے اور چلے گئے پھر گئے اس طرف کے ان منع کیے گئے تھے اس سے قلنا لہم تو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم خیردتاً خاصین بندر ذلیل یاد کرو کہ حکم کیا تھا تیرے رب نے خامہ خواہ بھیج دوں گا بھیجوں گا ان پر قیامت تک وہ ان کو یسوم ہم جو پہنچائے گئے ان کو برے عذاب بری سزائیں یقیناً رب تیرا لسری علقع خواہ جلد حساب کرنے والا ہے جلدی سزا دینے والا ہے اور بے شک تیرا رب خامخواہ بخشنے والا مہربان ہے سورہ انعام میں بھی یہ دو جملے تھے آخری آیت میں یہاں بھی سورہ انعام جتنی تھے ذکر ہو گئی تو اب یہ دو جملے وقت تواناہ ہم فلار اور تقسیم کیا تھا ہم نے ان کو زمین میں فرقوں میں بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اس کے علاوہ تھے اور امتحان کیا تھا ہم نے ان کا بالحسن آتے خوشیوں سے وسیع اور غمیوں سے خامخواہ کیے لوگ رجوع کر لے واپس ہو جائیں فخل فم بادی ہم خلف ہوں کتابہ تو بعد میں آ ان کے بعد نااہل جان نشین خلف نااہل جان نشین لام کے سکون کے ساتھ خلف جان نشین کو کہتے جو اہل ہوں خلف نااہل کو کہتے ورث الکتابہ جنہوں نے میراث میں لے لیا کتاب کو یا خجون آرز حادلہ جو لیتے تھے سامان اس دنیا کا اور کہتے تھے جلدی ہے کہ بخشش کر دی جائے گی ہمیں اور اگر آ جائے ان کے پاس آر ظمِ سامان اس کی طرح اور دنیا کا تو یہ لے لیں گے اس کو آیا نہیں لیا تھا نہیں لیا گیا تھا ان سے پکا وعدہ کتاب میں کہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر مناسب اور انہوں نے پڑھا تھا مافی جو کہ اس کتاب میں تھا اور خامہ خ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو بچاتے ہیں مناہ سوا سے تم میں عقل نہیں ہے یمسکون الکتاب بالکتاب یہ اہل جان نشین کا بیان ہے وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کی کتاب کو اور پابندی کی نماز کی تو یقینا ہم ضائع نہیں کرتے اجرنے کو کا وزن تکن الج الفقا ذلتن یاد کرو کہ ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ یہ صاحبان تھا اور انہوں نے گمان بھی کیا تھا کہ یہ پہاڑ واقع ہونے والا یعنی گرنے والا ہے ان پر ایک رتق ہے ایک فتق ہے ایک نتق ہے رتق بند کرنے کو کہتے ہیں فتق کھولنے کو کہتے ہیں اور نتق اكھاڑنے کو کہتے ہیں خضو اور ہم نے کہا تھا عمل کرو ما تیناکم اس پر جو ہم نے دیا ہے تم کو مضبوطی کے ساتھ اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے لعلکم لقم لعل تتقون لقم کہ تم متقی بن جاؤ یوم سکون الک اے فلم یو ہر ریفو ہو علم یختم ہو ابو یقو ما فرماتے کتاب پر تمسک یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں کرتے تھے اس کو چھپاتے نہیں تھے اور اس پہ کھاتے خا... نہیں تھے دنیا کے اموال وہ ابو کام بنی آدم منظہور ام <زُحُورِهِم> یاد کرو کے لیا تھا تیرے رب نے اولاد آدم سے من منظہورم یہ بدل اشتعمال ہے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ساری اولاد کو پیدا کیا ضروری ہم ان کی اولاد واشاد و مالا انفو اور گواہ بنایا ان کو اپنے آپ کو یہ نعمان کے مقام پہ عہد لیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سرخ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی جسامت میں اولاد آدم کو پیدا کیا سب سب انسانوں کو چونٹیوں کی شکل نہیں تھی جسامت اتنی تھی اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا وا شد و اور گواد ٹھہرایا تھا ان کو اپنے آپ پر اور فرمایا تھا السطوب ربی کو ممزہ استفاع میں تقریری کے لیے ہے آیا میں نہیں ہوں تمہارا رب پروردیگار قالو بلا تو ان سب نے کہا بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے بلا اگر نام کہہ دیتے تو سارے کافر ہو جاتے بلا الستوں کی تردید کر دی میں نہیں ہوں تمہارا رب کیوں نہیں ہو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے شہید نا ہم گواہی کرتے ہیں ہم تیری ربوبیت کی گواہی کرتے ہیں ابتداء بھی اسی سے تھی الستو و انتہا بھی اسی پہ ہے مر رب کا قبر میں انتہا قبر میں پہلا سوال یہ ہے مر رب کا کیونکہ ابتدائی تھی الستو و بربی کم انتقولو یہ جدا کلام ہے فعال ظال کلی اللہ تقولو ہم نے یہ کام کیا اس لیے کہ پھر تم نہ کہو قیامت کے دن کے یقینا ہم اس مسئلے توحید سے غافلین ناخبر تھے حدیث میں آتے ہے مولودی اولد والطرتِ فا باہو یو حو دانی و یون سرانی ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ توحید پر پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں او تقولو یا پھر یہ نہ کہو کہ انما شرک معاشرہ کا آباء نہ کیا تھا ہمارے آبا نے اس سے پہلے اور ہم تو اولاد تھی ان کے بعد تو آیت ہلاک کرتا ہے ہمیں بھی ما فعل المبتلون اس وجہ سے کہ کیا تھا جو کام باطل پرستوں نے اسی طرح نفسل الایاتی واضح کرتے ہم اپنے دلائل اس لیے کہ یہ لوگ رجوع کر لیں پھر جائیں وطلعل نبا الدی اور پڑھ لیں ان پر حالت اور خبر اس آدمی کی یہ کہتے ہیں بلعم ابن باؤرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے بلعم یہ ایک ولی تھا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بلعم ابن باورہ بہت بڑا عالم تھا بنی اسرائیل کا مولوی تھا مستجاب الدعوات تھا جب بنی اسرائیل پر امالیکہ نے حملہ کیا امالیکہ نے بلعم کو مال اور دنیا کی دولت دی کہ تو موسا کو بدعا کر تو یہ مال کے لالچ میں تیار ہو گیا اس نے بدعا کی اور لوگوں کو بھی طریقہ بتایا امالیکا کو کہ تم لوگ موسا علیہ السلام کے لشکر کے سامنے عورتوں کو مزین کر کے کھڑا کر دو تو یہ مغلوب ہو جائیں گے تو اللہ نے اس پہ لانت بھیج دی اس کی لیے مثال کتے کی پیش کی ابن مسعود ردی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا عالم تھا مصع علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی طرف اسے بھیجا تھا کہ اسے دعوت دو بادشاہ سے رشوت قبول کر کے خود ہی بےمان ہو گیا یہ اللہ واللہ اب آیت تو عام ہے ہر اس کو شامل ہے جو دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دیندار دنیا پرست ہو جائے وط الع علیہم نب اور پڑھ لیجیے آپ ان پر خبر اور واقعہ اس شخص کا آتے نہ وہ نہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا فن سلق تو یہ نکل گیا منہا اس آیتوں پر عمل کرنے سے فعت بآہوش شیطوان تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان فقان امین الغوین تو ہو گیا یہ سرکشوں میں سے ولو شنا الرفانہ ہو بیہ اگر ہم چاہتے تو ہم اٹھا دیتے اس کو بحا ان آیتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ولاکن نہ ہوا اخلادرد لیکن اس نے میلان کر دیا زمین کی طرف اپنے آپ کو ذلیل کر دیا وہ تباہ ہوا ہو اور یہ تاب ہوگی اپنی خواہشات کا فماسل ہو کماسل کلب تو اس کی مثال جیسے مثال کتے کی ہے ابنِ قیم نے یہاں 50 تشبیہات ذکر کی ہیں دنیا پرس مولوی کی کتے کے ساتھ کتا ہر وقت ہنس ہنس کرتا ہے یہ بھی ساری زندگی فریاد کرتا رہے گا کتا اس کے پیٹ بھرتا نہیں ہے پورا اونٹ بھی ہو تو دوسرے کو نہیں دیتا اسی طرح یہ بھی بھرتا نہیں ہے بس لاؤ بھائی لاؤ ہدیہ بھی لاؤ شکرانہ بھی لاؤ فطرانہ بھی لاؤ نذرانہ بھی لاؤ سب کچھ اس کو دے ہو کتا سفید کپڑوں والے کے پیچھے بھونگتا ہے یہ بھی سفید کپڑوں والے سفید پوش کے ساتھ ضد اور انات کرتا ہے کتا اکثر عورتوں کی محفل میں خوش رہتا ہے یہ بھی نکاح کے وقت دلہن کے ساتھ بیٹھ کے مزے لے رہا ہوتا ہے تجھے قبول ہے کہ نہیں ہے قبول کتا اپنے ہم جنس کا دشمن ہے تو یہ بھی دوسرے مولوی کا دشمن ہوگا کیونکہ دوسرا آیا تو پھر وہ جنازہ کرے گا اس سے لے لے گا کتا خالی ہاتھ ہلانے سے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے بھی ایسی ہی ہاتھ ہلاؤ جیب کی طرف لے یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کچھ دے گا کتا کہہ کر کے خود اس کو چاٹتا ہے یہ بھی ہیلے اسقات کے دائرے میں بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو بخشش کر کے پھر اس پہ لڑتے ہیں علاد الفلحبت کل کل بھی یعود فیق <تصفيق> قہ ہی ہیبا کر کے ایک چیز واپس لینا لینے والا جیسے کتے کی طرح ہے وہ قے کر لے الٹی کر لے اور متلی کر لے اور اس کو پھر چاٹتا ہے مسلو کا مسل قلب انطملہ علیہ الحظ اگر تو کچھ بار بوجھ ڈالے اس پر تو یہ ہنس ہنس کرتا ہے اس نے زبان نکالی ہوتی ہے اس کے آنتروں پہ کیڑے لگے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوا چاہتے ہیں تو یہ ساری زندگی زبان لٹکا کے ٹھنڈی ہوا موں کے ذریعے ان کو پارسل کرتا رہتا ہے او تطرکو یا چھوڑ دے اس کو اس پہ کوئی کام نہ کرے بوجھ نہ ڈالے تو بھی حساس کرتا ہے یہ مثال ہے قوم ان لوگوں کی جنہوں نے تکزیب کی ہماری آیتوں پر فخ سسل قصل علوم تفق تو بیان کیجئے پورا بیان خواہ مخواہ کہ یہ لوگ سوچ اور فکر کریں سا مسئلہ نیل قوم الدی نقص جبو بھی بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تہذیب کی ہماری آیتوں پر یہ بہت بری مثال مدارک نے لکھا ہے نہ سفر من عالم ولم یا عمل بحف ہوا کل کل بلدی جو کہ علم حاصل کر لے اور اپنے علم پہ عمل نہ کرے یہ اسی کتے کی طرح ہے جو ساری زندگی ہنس ہنس کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعالم علم و علمان علمٰ علم الف القلب و ضالع کا النافِ و علم باللسان ظالکہ حجت اللہ عال العبد علم دو قسم کا ہے ایک علم دل میں یہ علم نافع ہے دوسرا علم زبان پہ یہ اللہ کی حجت اور دلیل ہے بندے کے خلاف حدیث میں آتا ہے تو بالی عالم جو عالم حق کو بیان کرنے والا ہو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اور دوسری حدیث میں آتے ہیں من قطم علم الجمہ بلو جام مناری یوم القیامتی جس نے علم کو چھپا دیا تو قیامت کے دن آگ کی باگے اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی دوسری حدیث میں آتے ہیں نلّا حیرف حدل کتابی اقوامن و ایزوبی یا خرین اللہ اٹھاتا ہے اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اور گراتا ہے ذلیل کرتا ہے بوتوں کو جو اس کا حق نہیں جانتے بہت بری ہے مثال قوم ان لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا ہماری آئے تو قوانفسم ہم عظلم ان اور اپنے آپ پر یہ ظلم کرنے والے تھے یا یہ جدا کلام ہے یا آتف ہے قذبو پر میاہد اللہ الفول محتدی جس کو اللہ ہدایت دے یہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے اور جس کسی کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو یہ لوگ یہی ہیں تاوانی خسارے میں والا قدر ذرا آنا یہ مولیوں کے بعد اب امیوں کی مثال دیکھو یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسانوں کو اپنے علم میں پیدا تو توحید کے لیے کیا ہے توحید کو نہ مانے تو جہنم میں جائیں گے یہ کون ہے لہم قلوب اللہ افق ہوں نہ بیا ان کے دل ہیں لیکن نہیں سوچتے نہیں سمجھتے ان دلوں کے ذریعہ اللہ کی کتاب کو وَلَهُمْ ہم ان کی آنکھیں لیکن نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کی کتاب کو ان کے کان ہے لیکن نہیں کے اللہ کی کتاب یہ لوگ جانوروں کی طرح جانور بھی منفات کے مقام کی طرف ہیں یہ منفات کے مقام کی جاتے سے بھی بدتر ہیں جانور کا جہاں فائدہ ہو وہاں جاتا ہے جہاں نقصان ہو وہ اس طرف نہیں جاتا لیکن یہ جانوروں سے بدتر ہے جانور مالے کے مجازی کا تابے دار ہوتا ہے یہ بیمان مالے كے حقیقی كا تابے دار نہیں ہوا تو بل جانور خالق کا خلاف نہیں کرتے یہ خالق کا خلاف کرتے ہیں جانور کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام کرتے ہیں یہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ وہ کام نہیں کرتے تو بلہم ازل الاقوم الغافلون یہ لوگ یہی ہیں غافل وللہ اللہ حسن اور اللہ کے لیے نام بہتر بہتر فدع ہوبیات مانگو اللہ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے یہ شرک دعا کی نفی ہے اور اس قسم کی آیت چار جگہ پہ ہے قرآن میں ایک سورہ حشر کی آیت نمبر چوبیس ایک سور توحا کی آیت نمبر آٹھ اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو دس اور ایک یہاں سورہ عراف ایک سو اسی چار مقامات پہ لیکن افسوس کہ توسل بلاسماع الحسنہ کی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے وسیلہ اور توفیل توفیل کہتے ہیں اللہ کے ناموں کے توفیل کوئی دعا کرتا ہی نہیں ہے قرطبی نے لکھا ہے فت لبو منہ بی ہی اللہ سے مانگو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے سورہ قرطبی نے ساتویں جلسفہ تین سو ستائیس پہ لکھا اور پھر شامی نے لکھا ہے لائم بغیلیہ ہدن عد اللہ اللہ بھی اسمائی ہی و صفاتی پانچویں جلصف دو سو اسی شامی کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ سے مانگے مگر مانگے تو اللہ کے ناموں اور صفات کے وسیلے سے مانگے اللہ کے لیے نام ہے بہتر بہتر تو مانگو اللہ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے و ضر اللہدینہ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو الحد الفی اسمائی جو کجروی کرتے اللہ کے ناموں میں یو الحدون یوشری کن افی اسماعی کثیر اور ثمرکندی بہرالعلوم میں لکھتے ہیں یو شریکون افی اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں ان کو چھوڑ دو جلدی ہے کہ بدلہ دیا جائے گا ان کو اس کا جو عمل کرنے والے ہیں وہ ام من خلق ناؤ متو بالحق اور بعض اس میں ان میں سے جو ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ ہے جو بیان کرتا ہے ہدایت خاصہ بمانے بیان جو بیان کرتے ہیں بالحق اللہ کی توحید کا اور حق کا و بھی عادر انسی حق کے ذریعے لوگوں کو برابر کرتے ہیں دین پر ولدینہ زجر ہے یہ اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلا دیا ہماری آیتوں کو سنس تدری جو ہم صلی اللہ عالم ان جلدی ہے کہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا لیں گے ان کو اوپر سے گرائیں گے پھر اس طرف سے کہ یہ لوگ نہیں جانتے استدرا جسے کہتے ہیں ایک آدمی کو اوپر لے جاؤ لے جاؤ اور اوپر سے پھر اوندھے منہ گرا دو اسے استدرا چھت ہم مولت دیتے ہیں ان کو یقیناً ہم میری تدبیر بہت مضبوط ہے اولم یہ تفق آئے یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں یہ تفق یہ نہیں سوچتے ماں بھی صاحب ہی میں یہ اس بات رسالت ہے کہ نہیں ہے ان کے صاحب پر ان کے ساتھی پر بن جنت ان کوئی پاگل پن نہیں ہے یہ ساتھی ان کا اللہ نظیر مبین مگر ڈرانے والا ظاہر اولمنظروفی ملکوۃ اس سماواتی والا یہ لوگ نہیں دیکھتے سلطنت میں اسمان اور زمین کی یہ اس بات قیامت ہے اور اس میں نظر نہیں کرتے جو کہ پیدا کیا اللہ نے کسی چیز میں سیوانآساں یقون قدر باجل ہوں اور یہ کہ قریب ہے کہ ہو جائے گی ہو جائے گا نزدیک ان کا نیٹا اور ان کی اجل تو فبیہ حدیث میں بادہ ہوئی ان کسی بات پر اللہ کی بات کے بعد یہ ایمان لائیں گے می حضل یہ تصرف کی ہے نبی علیہ السلام سے جس کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ تو نہیں ہوگا راہ دکھانے والا اس کا وہ ضرور فی توغیاں میامون اور چھوڑتا اللہ ان کو ان کی سرکشی میں حیران اور پریشان یا سلو نا عنصا پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں عیاں نہ مرصا مرصا مثر میمی ہے کب ہوگا واقع ہونا اس کا تو قل کہہ ان نما علم رب یقیناً علم قیامت کے حقوق کا میرے رب کے ہاں ہے رب کے پاس ہے یہ نفی علم غیب کی نبی علیہ السلام سے لا یو جلی حالی نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو اس کے وقت میں مگر ایک اللہ سقلت بھاری ہے اس قیامت کا علم آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق اس کے علم کو کے تحمل کا طاقت نہیں رکھتی قل عملی کلِ نفسی ہاں کل انّّمّّا المند اللّہ لا تعطی کم اللہ بخت تن نہیں یہ قیامت تم لوگوں کو مگر اچانک پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں گویا کہ آپ خبردار ہیں اس کے بارے میں کل تو کہہ دیجیے انَََََََََّا المعند اللہ يقينا علم اس قیامت کا اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگوں میں سے لا المن نہیں جانتے كل عملى كل انفسى نفعہ ال ذرا تصرف کی نفى علیہ السلام سے کہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے نہ فائدے کا اور نہ نقصان کا مالک ہوں اللہ ما شاء اللہ لاکن استثنا منقطع ہے لیکن وہ جو چاہے اللہ تو مجھے فائدہ دے دیتا ہے نقصان سے بچا دیتا ہے اگر ہوتا میں لوکن تو لو ممتنعات میں سے ہے اگر ہوتا میں عالم الغیب عالم الغیب تو لستکثر تو من الخیر خواہ زیادہ کر دیتا اپنے لیے فائدے مجھے نقصان نہ پہنچتا مامسو نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں زجر مشرکوں کو یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک نفس سے آدم علیہ السلام و جا عالمہ اور ٹھہرایا ہے اللہ نے منہا من جن یا اس نفس کی جن سے زوجہ اس کی بیوی لیسکون لے اس لیے کہ یہ آرام پکڑے اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرے فلم ماتغ شاہ اب یہ عام جوڑوں کا بیان ہے جب کہ چھپا لے یہ نر مادہ کو حملت حملا خفیفا تو یہ مادہ اٹھا لیتی ہے حمل حلقہ ابتداء میں حلقہ ایک قطرہ فمرت استمرت بھی ہی تو رہ جاتی ہے یہ مادہ اسی حمل کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور یہ حمل باری ہوتا جاتا ہے فلم از جبکہ یہ بھاری ہو جاتی ہے تو داول اللہ داول اللہ پکارتے ہیں یہ اللہ کو رب جو ان کا رب ہے لین آتنا صالحن اگر اللہ تو نے دے دیا ہمیں صالحن تندرست بچہ نیک یا تندرست یا صالحن لڑکا نارینا مدارک نے تین مانا کی اللہ اگر بیٹا دے دیا تندرست تو اللہ کومین شاہ کیرین خواہ مخواہ ہوں گے ہم شکر گزاروں میں سے فلم آتا صالحن جب ہم دے دیتے ہیں آتا ہم دے دیتے ہیں ان دونوں کو تندرست بیٹا تو جعلیٰ لہو شرکا ٹھہرا دیتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہی سدا اس میں آتا جو اللہ نے دیا ہے ان کو جعلیٰ ضمیر آدم علیہ السلام اور ہوا کو راجے ہے تو حاصل یہ ہے کہ آدم اور ہوا کی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ بچے کا نام عبدالحارث رکھ دو تو وہ بچ جائے گا موت سے تو اسی طرح انہوں نے کیا تو وہ بچہ ہوا اور بچ گیا تو شرق تسمیہ ہوا یہ تو حارث شیطان کا نام ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہوا قبل النبوت ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ انبیاء قبل النبوت و بادہا معصوم ہے ہر قسم کے گناہ سے جو روایت ترمیزی شریف کی ہے وہ ضعیف ہے حافظ حافظ ابن کثیر نے اس پہ کلام کیا ہے جو روایت ہم نے پڑھی اور امام احمد مسند احمد میں پانچویں جلد فیارہ پہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں لیکن یہ روایت غریب ہے معلول بھی وجوہ ثلاثہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی عامر ابن ابراہیم قابل احتجاج نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث مرفو نہیں ہے بلکہ قول ہے سمورا کا موقوف ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی حسن بصری بھی ہیں اور حسن بصری سے اس کے خلاف کلام نقل ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام عام ہے عام جوڑوں کے بارے میں آدم علیہ السلام اور حوا امی کے بارے میں نہیں ہے پھر حافظ نے لکھا ہے ابن کثیر نے کہ معلوم ہوتا ہے یہ روایات اسرائیلیات ہے ابو حیان اندلسی عںر الماد میں صفہ چار سو چالیس پہ اس روایت پہ رت کرتے ہیں اور قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے بے میں وامسال وزال کلا تلی قبل انبیا ایسے باتیں انبیاء کے لائق نہیں شاع نشان نہیں اور قاضی صاحب بھی لکھتے ہیں تسمیہ عبدالحارث کے لیے نقل صحیح ہونی چاہیے اور نقل صحیح نہیں ہے یہاں مظہری میں قاضی ثنا اللہ نے لکھا اور باہر محیط میں ابو حیان نے لکھا منار والے بھی لکھتے ہیں یہ واقعہ ہمارے آب کے اعتقاد کے نقصان کو ظاہر کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا رد کریں سالبی نے سالبی نے تیسری جلسفہ ایک سو دو پر اور مدارک نے اور المنار نے ذکر کیا قرطبی ساتویں جلسفہ تین سو اٹھتیس میں لکھتے ہیں مند انسان اس واقعے کے پیچھے نہیں جائے گا اللہ نے ان کو اسماء الہیہ کا علم دیا تھا علّام آدم السماء تو پھر انہوں نے عبد کا نام کیوں رکھا اور دوسرا یہ کہ شیطان نے تو ایک دفعہ دھوکہ دیا تھا تو من منجم واحد مرتن آدم کیسے خطا ہو گئے دوسری بار شرک فی تسمیہ کا ارتقاب کر دیا تو بعض علماء لکھتے ہیں اس آیت ان آیتوں کا تعلق ابو العرب قسئی کے ساتھ ہے اور اگر آدم علیہ السلام اور حوا بی بی مراد ہوں تو کلام لیسکن الحاف ختم ہو گیا فلما تغشاہ یہ جدا کلام ہے عام جوڑے مراد ہیں کہ جو حمل لے لے تو اللہ سے مانگتی ہیں کہ اگر اللہ نے بالکل صالح تندرست بچہ دیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ دے دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھہراتے ہیں کہ یہ پیران دیتا ہے فتح اللہ عمشری کن بہت اونچا ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ سے ہی صدار ٹھہرتے ہیں شریقن جمع ہے معلوم ہوا کہ اس سے آدم علیہ السلام اور ہوا بی بی مراد نہیں ایوشری کن عام مشرق مراد ہے آئے یہ حصہ دار ٹھہراتے اللہ کے ساتھ وہ جو اللہ نے پیدا کیے مالا اخلوق و شین جو نہیں پیدا کرتے جنہوں نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو وہ ہم یخلقون اور یہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے ان کی امداد کی اور نہ اپنی امداد کر سکتے ہیں اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف تو یہ تیری تابیداری نہیں کرتے برابر ہے ان پر آیا تو دعوت دے ان کو یا ہو تم لوگ سامی تُن چھپ رہنے والے ان الدینہ تدعین نمند اللّہ بے شک وہ لوگ جن کو یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ تو بندے ہیں ہم تمہاری طرح تو پکارو ان کو فل یستیب چاہیے کہ قبول کر دے تمہاری فریاد کو اگر ہو تم سچے الحم ارجنوئی ام شو یا ان کے پاؤں ہیں کہ پھر سکتے ہیں اس کے ذریعے عملہم لحم عیدین اب تشو یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑ سکتے ہیں اس کے ذریعے ام لہم آ یون یا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکتی ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے ام لہم آزان ہوئی اسمعن نبی ہے یا آیا ان کے کان ہیں کہ سن سکتے ہیں ان کے ذریعے کھل درو شرکا اکم کہہ دیجیے پکارو تم اپنے حصہ داروں کو سمکی دونی پھر مجھے میرے خلاف تدبیر کر دو میری موت کا بندوبست کر لو کی دونی یو کلواحد و قومً عطاشن اعلیٰ ہی ایک بہادر پوری قوم سے بات کر رہا ہے وہ قوم ان کے خون کی پیاسی بھی ہے لیکن کتنی بہادری کی بات شمہ کی دنی تم اپنے شرکا کو بلا دو پھر میری موت کی تدبیر کر دو فلا ذرا مجھے مہلت نہ دو انَََلی اللہ الدین ضل الکتاب یقیناً میرا دوست اللہ ہے وہ ذات جس نے بھیجی ہے کتاب میرا اللہ دوست ہے اور دوستی کا ذریعہ کتاب نازل کیا اللہ نے وہ ہوئے طول ص علی اللہ دوستی کرتا ہے نیکوں کے ساتھ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا طاقت نہیں رکھتے تمہاری امداد کی اور نہ اپنی امداد کر سکتے ہیں اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف لاسما لا ہو تو یہ نہیں سنتے اور تو دیکھے گا ان کو کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف لائب لا اور یہ نہیں دیکھتے حق کو حضل افواہ آپ پکڑیے افواہ یعنی عمل کریے الافوا شر کو دور کرنے کا وامر بلعفے اور بیان کیجیے عرف کا یعنی توحید کا وہ آرزان الجاہرین اور منہ پھیر دیجئے جاہلوں سے و اماً ضن نہ کمین شیطان نصغنفس طز اگر وسوسا پہن جائے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسا تو پناہ مانگی اللہ کے ہاں یقیناً یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ایزام طائفۃمن شیطان ڈرتے ہیں اللہ سے جب پہنچ جائے ان کو کوئی وسوسہ و طائفن خیال وسوسہ شیطان کی طرف سے تذکروں تو یہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فیدہ ہم مب سرون تو دیکھنے والے ہوتے ہیں و اخوان ہم یا مدعو نہ ہوں اور ساتھی ان کے شیطانوں کے بھائی اور ساتھی یمو نہ ہوں یہ شیعطین کھینچتے ہیں ان کو فلغئی سرکشی میں سما لائے سیرون پھر یہ کمی نہیں کرتے شرک میں یہ شیطانوں کے ساتھی کمی نہیں کرتے پھر شرک میں اب تصرف کی نفی نبی علیہ السلام سے وحید علم تعطیم بھی اور جب آپ نہ دکھ آئیں ان کے پاس معجزے کے ساتھ دلیل کے ساتھ قالو تو یہ کہتے لش طب تا کیوں نہیں کیوں نہیں ولیغرا نقڑ معجزہ کیوں نہیں پسند کیا انہوں نے اس معجزہ کے دکھانے کو قلط یہ دیے انما تبی مایو ہائے میں ربی یقیناً میں تابے ہوں اس کا جو وہی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے ہادا وہ یہ بصا مر رب یہ دل کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے وہ رحمہ اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ ادا قری القرآن و فست اور جب پڑھا جائے قرآن تو خوب فستمیو شوق سے کان رکھو اس کو فستمیو ایک فس معو ہے سنو فستمیوں حروف کی زیادت معنی کے زیادت پر دلالت کرتی ہے فستمیوں کا معنی سنو نہیں خوب شوق سے سنو قرآن و عنسی خاموش ہو جاؤ لالکم تر حمون کہ تم پہ رحم کر دیا جائے قرآن پڑھا جائے تو اس کو شوق اور ذوق اور محبت سے سنا کرو شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ آیت نماز کے لیے ہے فتح کوبرا میں حاضل آیت و دال لطن امر المعام بل انصاتل قرأۃ القرآن اور امام احمد ابن حمبل کا قول ذکر کیا ہے مجموع فتع میں اٹھارویں جلصف بیس پر قال احمد ابن حمبل اجما الناس الا انحاح علا انہ نزلت فصل یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی نماز کے دوران امام صاحب جب قرأۃ کرے تو فس تمی و لہو تم شوق اور محبت کے ساتھ اس کو سنو جہری نمازوں میں وان اور سری نمازوں میں بھی خاموش و لعلکم لال لقم ترہم ان تم پہ رحم کر دیا جائے بعض لوگ منکان لہو امام فقرات الامام لہو قرعۃ پہ رد کرتے ہیں اس حدیث پہ اس پہ کلام کرتے ہیں جس کا امام ہو تو امام کی قرأۃ مقتدی کے لیے کافی ہے حال یہ ہے کہ یہ مرفور روایت ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ بھی ثابت ہے اور تمام دنیا کی علماء اس پر متفق ہیں کہ جہری نماز میں قیرات خلف الامام نہیں ہے ابن کتابہ نے لکھا ہے ما سمعانہ احدم مناہل اسلامی یقول ان الامام اذا جہر لا بالقیراتی لاتجا من ملم یکقرٰ اب یہ ابن قطامہ کا کول یا امام احمد ابن حمبل کا قول حاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحاب و تابی الزی الملک و سوری ما کال صحد العلم یقرا فلیمۃ اور حدیث نقل کیا المغنی نے پہلی جلس و تین سو تیس پر اور امام سیوتی لکھتے ہیں کل تو ظاہر ضالِ کایت مدنیتن لباب النقول صفح 135 پہ نصفی بھی لکھتے تفسیر مدارک میں جمہور صحابت علا ان ال آیت فی استماع المتم اور آلوسی لکھتے روح المانی میں جل نمبر 9 صفح 202 قال شعبی ادرک تو صبعین میں نے ستر بدری صحابہ کو دیکھا یمنعون المقتدی عن انقرات خلف الامام جو مقتدی کو منع کرتے تھے قیرات خلف الامام سے کرتبی نے لکھا ہے ساتویں جل صفا تین سو چون پہ وقال النقاش اجما اہل التفسر انہادت اجتماع صلاط المکتوبتی وغیرہ اور زید بھی فرماتے ہیں مسلم کی شرح دوسری جلد مسلم شریف دوسری جلد صفح دو سو پندرہ پہ لا عطا مال امام فی ش معطا امام مالک میں صفہ اٹھاسٹھ پہ ابن مسعود کا قول ہے لا خلف الامام ابن تیمیہ فتع قبرا میں دوسری جلد صفحہ 147 پہ لکھتے ولمق الحدم انہ صحابتِ کانو یقریہ فعلم اور شیخ الاسلام بہت سخت فتویٰ لگاتے ہیں کہ قاری خلف الامام حمار ہمار ہے گدہ کا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح قبرا کی دوسری جلد صفحہ 147 پہ سے ہمار کا ہے قرآن نے بس کہا ادا قری القرآنوں جب پڑھا جائے قرآن تو خوب شوق سے کان رکھو اس کو وانسی تو اور خاموش ہو جاؤ خامخا کہ تم پر رحم کر دیا جائے وسقرب بفی نفسی کا تذرہ ہوں و اور یاد کرو تم اپنے رب کو اپنے دل میں آجیزی کے ساتھ اور چپکے کے چپ کے ودون الجاہر مین القول اور بغیر جہر کے من القول بات میں سے بالغدوی ولا سال صبح اور شام ولا تک من الغافلین اور مت ہو جاؤ تم غافلین میں سے ان الدین آئندہ بیکلاس تقبیر عبادت ہی بے شک وہ لوگ وہ مخلوق جو تیرے رب کے ہاں ہیں فرشتے لا نہ وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے وہ سب اور پاکی بیان کرتے اللہ کی ولہویس جدون اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اللہ کو سجدہ کرتے تینوں مسائل مقصدی آخری آیت میں اس کا بیان ہو گیا لا استغقبر عن عبادتی میں تسلی تھی اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے تو اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو کہ لاستقبر لا عن عبادتی وہ سب ہوں میں اس بات توحید اور رد شرک و لہو یس جدون میں اتباعِ معاون ضلع کی تابداری بھی کرتے ہیں تو صورت میں تین مسائل تھے اس پہ واقعات بطریق لطف نشر غیر مرتب ایک فودگی ہوئی ہے جنازے کیلئے جانا ہے اس لئے درس جلدی بھی کیا اور وقت پہ بھی احتتام اس کا کیا دعا کیجئے کہ اللہ آفا اور معافی کا معاملہ فرمائے اللہم قوینا فی رزاکا وخزیل الخیر بناسیتنا وجلیل اسلام ممتہا رجائنا لا الہ الا انت المستعن وعلیك البلاغ لا حول ولا قوت الا بالله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وآلہ وآسحابی اجمعین برحمتی قیارہ